ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد, محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال مجيد اللهم بارك على محمد محمد كما باركت على ابراهيم وعلى حميد مجيد الحمدللہ للہ آج ستائیس اور اٹھائیس ذوالحجہ چودہ سو چونتیس ہگری کی درمیانی رات دو نومبر دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے پچھلے ہفتے ہم نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے متعلق تقریباً ستاسی منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر ففٹی سی کے نام سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وانہ نانا نظریات کا تحقیقی جائزہ آج ان اللہ تعالیٰ اسی لیکچر کا آخری حصہ یعنی پورشن نمبر 3 ڈسکس کریں گے اور ہماری آج کی گفتگو جو ہے یہ مسئلہ نمبر 54 ڈی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سرکا وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس کا حصہ نمبر دو اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی دو چار منٹ میں میں اس کا بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابتدائی خاکہ کہ مسئلہ نمبر چون سی کے اندر ہم نے پہلے اکتیس منٹ میں تمہیدی گفتگو کی تھی جس میں پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ایک طرف امام احمد ابن تیمیہ المتوفع سات اٹھائیس ہجری اور ان کے جذباتی قسم کے فالوورس اور دوسری اسٹیم پر امام ابو الحسن علی اسب کی المتوفہ سات چھپن ہجری اور ان کے جذباتی فالوورس ان دونوں کے نظریات کا تحقیقی جائزہ لیا تھا اور جس کی جتنی حق بات تھی وہ قبول کی تھی اور جو کتاب و سنت سے اور صلف کے منت سے ٹکراتی تھی اس کا ہم نے الحمدللہ تحقیقی جائزہ لیا تھا اور پھر اس سے اگلے پندرہ منٹ میں فضائل مدینہ پر میں نے آٹھ صحیح الاسناد احادیث اور اس سے متعلقہ صحیح احکام و مسائل اور عقائد کو ڈسکس کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دو احادیث فضائل مکہ پر بھی بیان کی تھیں اور اس چیز کو بھی امفسائز کیا تھا کہ اگرچہ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ فضائل مکہ سے زیادہ ہیں لیکن اس کی بنیاد پر کوئی شخص مکہ شریف کی توہین نہیں کر سکتا مکہ اور مدینہ دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے الحمدللہ پھر اس سے اگلے پچیس منٹ میں میں نے پانچ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھیں پرٹیکولرلی مسجد نبوی کے جو فضائل ہیں ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے لا تشد ال رحال الاثلا مساجد کے تین مساجد کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کسی اور جگہ کا سفر اختیار مت کرو اس کی ٹرو ایکسپلینیشن فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر میں نے بیان کی تھی الحمد اور پھر آخری سولہ منٹ میں کلڈ تصاویر کے ذریعے مسجد نبوی کا اور روزہ شریف کا مکمل تعارف اور حاضری کا صحیح طریقہ اور اس سے متعلقہ جو غلط نظریات موجود ہیں خصوصاً آج کل جو انٹرنیٹ کے اوپر اور ہمارے یہ پرنٹنگ میڈیا کے اندر بھی ایک بالکل فیک اور جالی اور جھوٹی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مشہور کر دی گئی ہے اس کو بیان کیا تھا اسی طریقے سے اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں کے گمبد کے اوپر یا خانہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا یہ بالکل جھوٹی بات ہے اس کا بھی میں نے رد کیا تھا آج کی گفتگو سے پہلے میں پھر وہی بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیوں جہاں تک مزارات پر حاضری کا معاملہ ہے اور گمد خزرہ کا صحیح حکم کیا ہے اور قبروں پر مسجدیں بنانے کے لیے جو مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ روز رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو لوگ سہارا لیتے ہیں تو اس میں کتنی بات حق ہے اور کتنی بات جھوٹی شامل کر دی گئی ہے اس کو میں الگ سے دو گھنٹے کی گفتگو پچھلے سال یہیں پر ربی الاول چودہ سو ہجری میں گیارہ اور بارہ ربی الاول درمیانی رات کو ڈسکس کر چکا ہوں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسئلہ نمبر 63 کے نام سے اپلوڈ ہے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے اسی ٹاپک کے اوپر وہ ہر بھائی کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم دے بھی دیتے ہیں ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں اور یہ پی ڈی ایف فارم میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 3 ایم بی کی فائل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے اور مزارات کی شرح حیثیت کیا ہے اور جو لوگ قبر رسول پر جو گمبد رکھا گیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد اس کو بنیاد بنا کر جو احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا تو وہ ریسرچ پیپر بھی ہے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اور وہ لیکچر بھی مسئلہ نمبر 63 سن سکتے ہیں بھائی وہ ان شاء آج ہم امام کائنات سید البلی نلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا النا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن اور صحیح السناد حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کانٹیکٹ میں میں پرانے پاک کا حوالہ بھی انشاءاللہ آیات کا دے دوں گا پلس بارہ سیول ال اسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسی کو ڈسکس کرنے کے دوران دس ضعیف الاسناد اور من گھڑت روایات ان کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور دو چار جو عوام کے اندر جھوٹے قصے کہانیاں اور واقعات مشہور ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ تعالی میں فرکواریت کی لانت سے بالاتر ہو کر خود اپنی آفرت کی فکر کرتے ہوئے حق بار بیان کرنے کی انشاءاللہ اللہ کوشش کروں گا ان اللہ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے یا میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف یا میں الحمدللہ روزانہ درجنوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں اب آ جائیے بھائی آج کی گفتگو کی طرف بھائیو اس بات پہ اہل سنت کا اور اہل تشیع کا بلکہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے الوانے والے تینوں گروہ بریلوی جوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیو اور پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ میں سے ایک اللہ کی نشانی ہے یہ پرٹیکولرلی قرآن کی ٹرم ہے شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں قرآن و سنت کی روشنی میں پرٹیکولر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بھی شاہر اللہ ڈسکس کیا اسی طریقے سے مصحف شریف یعنی یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے اگرچہ یہ پرنٹنگ ہمارے ملک پاکستان میں ہوئی ہوئی ہے لیکن اس وقت یہ جی جو میرے ہاتھ کے اندر قرآن پاک ہے چاہے وہ پاکستان سے یا سعودی عرب سے کہیں سے بھی شاع ہوا ہو یہ مصحف جو ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے اسی طریقے سے صفا اور مروا کو صورت البکرا میں اللہ تعالیٰ نے انت من شاعر اللہ وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ بے شک صفحہ اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج اور عمرے کے لیے جو جانور ساتھ لے کے جائے جاتے ہیں تو ان حدی کے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ رکلیئر کیا ہے قرآن کے اندر الحمدللہ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا سورت الحج کی آیت نمبر ہے 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم ون شاہر اللہ اور قربانی کے جانور جو اونٹ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شار اللہ ڈکلیئر کر دیا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ کے لیے وقف ہوئے ہوئے جانور ہیں تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جس طرح کے خانہ کعبہ ہے یا مصحف شریف ہے یا اسی طریقے سے صفحہ اور مربع اور اس کا کلائمکس بھی اسی صورت الحج کی آیت نمبر بتیس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ اور ہدی کے جانور جو حج اور عمرے کے لیے ساتھ لے جائے جاتے ہیں ان کے کانٹیکٹس میں پرٹیکولر یہ آئے ہے صورت الحج میں وہ میں شاہ اور جو کوئی تعظیم کرے گا شاہر اللہ کی فن نہ تقول قلوب تو بے شک یہ دلوں کے تقوے سے تو تکوے کا ایک لٹ مس تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا جو لوگ اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوے کے لیے چن دی ہے اور ایک لٹمس لٹمت یہ بھی آیا تقوے کا کہ پرہزگار وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ کا جانور وقف ہو چکا ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے چاہے وہ جانور ہے اس کا احترام کرنے والا ہے خانہ کعبہ کا احترام کرنے والا ہے تو وہ شخص بھی متقی اور پرہیزگاہ ہے اندازہ کرے اللہ اکبر تو بھائیو اگر یہ ساری چیزیں شاہ اللہ ہیں تو ان سے بدرجہ اولا قرآن سے یہ تھیم پتہ چل گئی مزاج کا پتہ چل گیا قرآن کے کہ جو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں وہ اللہ ہیں تو امام کائنات سیدین شفیع المد رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو بہت بڑا شاعر اللہ ہے الحمدللہ اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے ان چیزوں کا احترام کرنا اس کی اگر جھلک دیکھنی ہو تو صحابہ اکرام علی رضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام علی امردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو دنیا میں زندگی تھی ویسے تو آج بھی زندہ ہے اپنی قبر مبارک میں برزغی حیات کے ساتھ اس کا ہمیں شعور نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ لیکن اس دنیا میں جو لونر ایئر کے اعتبار سے 63 سالہ زندگی چاند کے اعتبار سے اور سولر ایئر سورج کے اعتبار سے جو 61 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزری اس زندگی کے اندر بھی صحابۂ کرام علی امردوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا احترام کیا اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریح جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کا بھی احترام کیا اب یہ الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے اس میں میں ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاور ڈاٹ کام پر وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں سے ایک میں نے توسل اور وسیلے کا ذریعہ تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکلیئر کیا تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں اس میں سے ایک دو باتیں میں بتا دیتا ہوں صحیح بہاری کے اندر حدیث موجود ہے کتاب و شروع چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار سات سو اکتیس اور دو ہزار سات سو بتیس صلاح دیبیا کے موقع کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ارب ابن مسرود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کافروں کی طرف سے ان کے ایلچی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے وہاں پر ایک منظر دیکھا اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے بعض اس کا ڈبے لباب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ اکرام علی امردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب ذہن تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں گرتا تھا صحابۂ کرام اس کو لے کر اپنے جسم پر ملتے تھے اور اگر کسی کو وہ وضو کا پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابہ کے جو تری ہے اس سے مل کر تو اپنے جسم پر ملتے رہے تو بروقات آ جائے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا لہذا یہ کتاب و سنت میں وہ چیزیں جس طرح باقی حجت ہیں یہ بھی حجت ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار چار سو نو نمبر حدیث ہے اسما اب بنتے بکر جو سیدہ عائشہ کی بہن تھیں سعیدہ بکسدیغ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد ایک کرتا نکالا اور انہوں نے کہا کہ یہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ تھا ان کی وفات سے پہلے میں نے ان سے یہ کرتا لے لیا اور ان کی وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سینتالیس سال کے بعد تو یہ ایٹ لیسٹ پچاس سال کا تو واقعہ بنا تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں میں نے یہ کرتا لے لیا ان سے یہ صحابیہ ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں اور اشرم مشرم اسے سعید اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کرتا میں نے سعید عائشہ سے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون جو ہے مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں یعنی اس کو پانی میں ڈھبو کے اس کا جو پانی ہے اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو شاہ اللہ سمجھتے تھے سابق کرام نظوان اس طرح کی کئی مثالیں میں نے بخاری اور مسلم سے پسینہ مبارک کی اور چیزیں میں نے اس میں لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اور اسی لیکچر میں میں نے صحیح بخاری سے دس احادیث پیش کی تھیں اوپر تلے بالکل اکٹھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار سو تراسی نمبر سے لے کر چار نمبر تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر حج پر جایا کرتے تھے تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا تو جن جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی تھی یا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی وہ جب بعد میں بھی حج کے لیے جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تریسٹھ سال تک وہ زندہ رہے اور اکثر سال وہ حج کیا کرتے تھے اور امیر حج ہوا کرتے تھے تو وہ ہر سال سفر کے لئے جب جایا کرتے تھے تو بہاری میں یہ سخت احادیث موجود ہے کہ ان جگہوں کو تلاش کر کر کے ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے حتیہ کہ تابعی کہتے ہیں کہ بعض جگہ مسجدیں بنی تھی وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد سے باہر جو مختلف جگہ پر پتھر تھے وہاں نماز پڑھتے تھے اور بعض جگہ برساتی نالے تھے جو خشک ہو چکے ہوئے تھے ان برساتی نالوں میں اتر کر نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے اس وقت یہ نالا نہیں تھا اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے تو اس پر باپ آنا امام بہاری نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جگہوں کو تلاش کر کر کے ان پر نماز پڑھنا یعنی یہ صحابہ اکرام علیہ کی سنت ہے وہ ان جگہوں کو بھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی شار اللہ سمجھتے تھے اور اسی پھر لیکچر میں, میں میں نے امام احمد ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری ان کی سخت گرفت کی تھی کہ انہوں نے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تقرر اللہ, اللہ کو معاف کریں انہوں نے اپنی کتاب اقتدار سے راتے مستقیم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مکب الشاملہ میں مقبد الشاملہ میں تین سو نبے نمبر صفا کے اوپر اور دارالسلام سے بھی کتاب اردو تجربے سے شائع ہو چکی ہے انہوں نے سعید البر عمر کو بدتی ڈکلیئر کیا تھا اس عمل کی وجہ سے معذ اللہ تو میں نے پھر اس کی گرفت کی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو باپ باندھ رہے ہیں اور ایک مولوی جو امام بخاری کے بھی پانچ سو سال بعد آ رہا اور نبی صلی کے سات سال کے بعد وہ صحابہ کو بدتی ڈکلیئر اس تحابی کو جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے عبداللہ ابن اومر رجح ابد اللہ ابن امر نیک مد تو یہ سخت ریاستی ہے اور دور حاضر میں الحدیث مت میں فکر کے ہی بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی یہ صاحب آج کل سخت بیمار ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیح فرمائے میں پرسوں بھی گیا تھا اب ان کو جنرل ہاسپٹل جو راول میں شفٹ کر دیا گیا ابھی تک اور ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے تو ان سے میں نے ٹیلی فونک ڈسکشن کی اور ان کی مرضی سے ان کی ٹیلی فون کال ریکارڈ کی تقریباً چالیس منٹ کی تو اس کال کے شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر امام ابن تیمیہ کے ان نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مردود سمجھتے ہیں یہ بالکل ان کے نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ انکری میں یوٹیوب پہ وہ کال بھی اپلوڈ کر دوں گا کیونکہ ان کی اجازت سے وہ ریکارڈ ہوئی ہے اس میں انہوں نے خودہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میری باتیں ریکارڈ کر رہے تو بہرل یہ آج کے حوالے سے پرانے پاک سے ثبوت ہو گیا اب ان شاء اللہ و تعالیٰ بارہ صحیح الاسناد احادیث کو اور اسی کانٹیکس میں دس ضعیف الاسناد احادیث کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ علی محمد محمد کما صلی انك حمید مجید اللہ مبارک علی محمد محمد کما بار ابھائی و امام کائنات سعید البلی نفیح المزین رحمت اللہ سعید اللہ مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ سعید السناد حدیث اور اسی کانٹیکس میں دس رئیف السناد حدیث اور کچھ من گھڑک قصے اور کہانیاں ان کو بھی میں ان شاء اللہ کے ساتھ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اور انٹلیکچولی ترتیب کے ساتھ ہے تاکہ بات سمجھ آئے اور یہاں شروع ہی میں میں ایک دماغ سے شیطانی وسوسہ اور کیڑا نکال دوں کیونکہ اصل لوگ ان چیزوں کو پھر کرتے ہیں کہ جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے یہ صحیح اور ضعیف کیا چکر ہوا اس کو انشاءاللہ میں بعد میں بھی ڈسکس کروں گا لیکن شروع میں ایک معاملہ میں یہاں پر کلیئر کر دوں کہ یہ بات یاد رکھیے جب صحیح حدیث بولا جاتا ہے تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس سے مراد صحیح الاسناد احادیث ہے کہ سنت کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے تو یہ امپلائڈ ہے کہ اس سے مراد ہے ضعیف الاسناد اسناد احادیث جن کی سنت ضعیف ہے جس حدیث کی سند صحیح ہوگی وہ حدیث صحیح ہوگی اور جس حدیث کی سند ضعیف ہوگی وہ صنعت ضعیف ہوگی حدیث تو ہوگی نہیں ہو یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی بڑی گستاخی کرتے ہیں کہتے ہیں ضعیف حدیث تو ضعیف حدیث سے مراد ضعیف صنعت ہوتا ہے کہ بھئی یہ کمزور ہے یا موضوع ہے من گڑت ہے جب کوئی حدیث صحیح ہوگی چاہے اس کی صنعت ضعیف بھی ہو لیکن اگر اس کی کوئی صحیح صنعت کسی اور کتاب میں بھی مل جائے تو پھر ہم اس ضعیب صنعت والی حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی صنعت ضعیب ہے لیکن حدیث صحیح ہے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر تو چکر ہی کوئی نہیں رہا ہم تو حدیث ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی کوئی بھی صحیح صنعت موجود نہیں ہے پوری دنیا کے اندر تو بھائی وہ پھر حدیث تو نہ ہوئی اور میں آج وہ مثال دوں گا کہ ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے ان حدیثوں کو مانگ کے تو اصول محدثین پر بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشید کے اصول نہیں پہلے تین سو سال کے محدثین کے اصول پر اس کی صنعت کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے لہذا اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے وہ پہلے تین سو سال کے محدثین تو ہمارے مشترکہ ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اب میں آپ کو مثال کے طور پر ایک حدیث بتاتا ہوں کہ ہم کتنی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر صنعت ضعید بھی ہو اور اس کی صحیح حدیث کوئی صحیح صنعت سے مل جائے تو ہم اس حدیث کو صحیح ایکسپٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر سنن نبی دود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار ایک سو چالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اب اس کی سنت سرن ابی دعود میں پکی پک ضعیف ہے کیوں کہ اس میں شریک القابی مدلس ہیں اور ام سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان کی روایت جو ہے سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے امام مسلم نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی لکھ دیا کہ یہ پیٹ رول ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو یہ میں انشاءاللہ شاء اللہ بعد میں بھی ڈسکس کروں گا اس چیز کو لیکن اسی حدیث کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ترپن کسی اور صحابی سے اور یہی حدیث جو ابو دعد میں ہے اس کی سما کی تصریح بھی سنن الکبرال بہیقی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چودہ ہزار چار سو بیاسی نمبر حدیث سنن القبرال بہیکی کے اندر وہاں پر سما کی تصریح کر دی ہے شریک القابی نے انہوں نے حد دسنی سے حدیث بیان کی ہے یہاں پر وہ ام سے کر رہے ہیں اور وہاں انہوں نے تما کی تصریح کر دی لہٰذا اب ابو دعود میں اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن ہم اس کی صنعت کو ضعیف کہتے ہیں حدیث کو صحیح کہتے ہیں لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی صحیح صنعت دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کو تو نہیں لیا جا سکتا وہ تو ایکسپٹیبل ہی نہیں ہے ورنر یہاں پر پھر ایک کڑوی بات ہے کہ المصنف ابن ابی شہبہ کا جو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہی ہے کتاب الرد البی حنیفہ کہ یہ چیپٹر رد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان فتو پر جس میں وہ رسول اللہ کی مخالفت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ اب جب یہ آتا ہے چیپٹر سامنے تو پھر ڈاکٹر تہار قاضی صاحب بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں فلاں روایت ضعیف ہے اس میں فلاں روایت ضعیف ہے تو بھئی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صحیح اور ضعیف کا فرق ہوتا ہے اس وقت آپ کہتے ہیں تو ہے جیسے ہمارے پاکستان کے سیاسی لیڈر کہتے ہیں کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی تو حدیث تو عزیز ہی ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی تو فرق تو کرنا ہوگا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اسی طریقے سے ایک بڑی شرمناک حدیث ہے جو کتابوں میں موجود ہے مسند احمد کے اندر وہ آگے آئے گی میں ان اس کو ڈسکس بھی کر لوں گا اس حوالے سے بر اس میں نے الگ سے تقریباً ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیب الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے پانچ مثالیں ایسی دی ہیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے جو ہم اہل سنت منحج کے لوگوں کی کتابیں ہیں کہ اگر ان روایتوں کو ہم صحیح مان لیں اور صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے اور یہی چیزیں ہیں جنہوں نے منکرین حدیث کو پھر موقع دیا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث تو ہے ہی علم فراڈ کا تو یہ بالکل ایک ایکسٹریم ہے دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو بھی روایت لکھی ہے قصہ کا کہانی اس کو ایکسپٹ کر لیں جبکہ ہر راستہ درمیان کا ہے کہ صحیح اور ذہیف کا فرق کرنا ہے ادروائز تو بالکل دین کا جنازہ نکل جائے گا تو اب اللہ کا نام لے کر یہ حدیث شروع کرتے ہیں پہلی حدیث قبر مبارک کے حوالے سے صحیح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور میرا ممبر حوض کوسر پر لگا ہوا ہے یہ اللہ تعالی نے آپ کو منظر دکھا دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر حوض کوسر پر لگا ہوا ہے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک اس پر باب باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انٹرنیشنل لمبی کے مطابق گیارہ سو چھیانوے نمبر یہ حدیث لی اور امام مسلم نے بھی یہی باب باندھا ہے امام مسلم کے باب تو خیر امام نبی نے باندھے بعد میں لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ باب موجود ہے تین ہزار تین سو ستر نمبر حدیث کے اوپر اور انہوں نے ظاہر ہے کہ بخاری سے یہ باب لیا امام بخاری نے باب باندھا ہے اس حدیث پر قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کا ٹکڑا ہے اور بلکہ الفاظ یہ ہیں فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے ٹکڑے کی یعنی ریاض الجنا کی فضیلت تو حدیث میں الفاظ سے میرا گھر اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ بات پتا تھی اب اسی گھر میں اجرے عائشہ میں قبر مبارک ہے تو انہوں نے لکھا قبر کی جگہ کی فضیلت قبر سے لے کر ممبر تک کی جگہ کی فضیلت اور یہ قبر اور ممبر اس میں شامل ہے کیونکہ پرانے باغ میں ہے کہ ہاتھوں کو دہو کونوں تک تو یہ نہیں ہوتا کہ کونی سے پہلے پہلے دھونا ہوتا ہے کوہنیاں بھی بیچ میں شامل ہوتی ہیں تو قبر سے لے کر ممبر تک قبر بھی شامل اور ممبر بھی ریاض الجنہ ہے کسی دفعہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا تعارف بھی کروایا تھا تو یہ قبر مبارک شاہ راہ میں سے ہے کیونکہ جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت ہے بڑی اللہ کی کیا نشانی ہوگی اتنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جنت بھی ایک نشانی ہے لیکن ہمارے علماء کی یہاں پر تسلی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمائی اب ہمیں خود میدان میں اترنا پڑے گا اس کو مزید اور عروج کی طرف لے جانے کے لیے اس میں گلوب کرنے کے لیے ایگزیجویشن کرنے کے لیے اور وہ انہوں نے کیا اللہ معافی دے پینتیس علماء جو بند نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ انیس سن چھ کے اندر حسام الحرمین کے جواب میں ایک کتاب لکھی المحنت المحنت جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ تو المحنت المد جو کتاب ہے دیوبند کی بیسک کتاب ہے عقیدوں کی مقبت العلم سے شائع ہوئی ہے لاہور سے اس کا پیج نمبر ہے اٹھائیس اس میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب اپنا عقیدہ لکھتے ہیں اور شیخ ذکر جو ان کے مرید اور شکیب تھے انہوں نے فضائل حاج میں بھی جو تبلیغی جماعت کی کتاب ہے اور فضائل دروس دونوں میں یہ لکھا ہے اور یہی عبارت احمد رضا بریلوی صاحب کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بہار شریف میں نقل کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے حدیث سے عقیدہ تو آپ نے سن لیا کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے وہ کہتے ہیں جناب ایسا تو نہیں کام چلے گا ہماری تو تسلی نہیں ہوگی تو انہوں نے پھر وہ لکھا کہ وہ حصہ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مشق ہوئے ہے یعنی آپ کی قبر مبارک الطلاق افضل ہے خانہ کعبہ سے اللہ کی کرسی سے اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہ گستاحی انہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ دیا اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں ہم امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے تو امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عقیدہ ثابت کریں کہ کہیں انہوں نے لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے تو وہ پھر دلیل پہ نہیں دیں گے اچھا اس سے ایک اسٹپ آگے گئے ایک بریلوی عالم مشہور زمانہ ہمارے یہاں سے تقریباً چالیس منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات شہر اس کے بہت بڑے عالم تھے وہاں پر مفتی احمد یا خان نئیمی صاحب انہوں نے کتاب لکھی جال حق انہوں نے مشکات کی بھی شرح لکھی ہے مشکات المصابی کی اس میں جلد نمبر تین اور سفا تین سو ستاون کادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے اور یہ سارے حوالے ہمارے ریسرچ پیپر پہ موجود ہیں اندھا انداز پیروی کا جام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تین ایم بی کی فائل ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بالغ مشکات میں جل تین سب تین سو ستاون پر لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں یہ ایمانداری انہوں نے کی کہ یہ قرآن سے عظیث میں کہیں نہیں ہے ہمارے علماء نے فرمایا ہے علما فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام کچھ دن تک رہے وہ مچھلی کا پیٹ اللہ تعالی کے عرش سے بھی افضل ہے کیونکہ ایک نبی کی تجلی کا رہا یہ ذرا الفاظ دیکھیں پھر یہاں بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جب مچھلی کا پیٹ ارج سے افضل ہے حالانکہ اس کی دلیل کو نہیں دی اس سے پھر اگلی اس دلیل بناتے ہوئے اگلی دلیل ڈرائیو کی ہے کہ جب مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش سے افضل ہے تو سیدہ آمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ان کا پیٹ تو عرب سے کہیں افضل ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اسلامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ورڈز استعمال کیے جا سکتے تو بہرحال یہ انہوں نے عقیدہ گھڑا بالکل شرم و حیات کیے بغیر جبکہ سورت النساء کی آیت نمبر 171 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل کتاب لا تغلو فی دین ولا تحل اللہ, اللہ الحق اے اہل کتاب اپنے دین میں ایکزریشن اور غلو افراد و تفریح سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں بات مت کرو سوائے حق کے ابھی اللہ کے بارے میں پوچھتے انہوں نے بات کی اور پھر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الانبیاء چیپٹر میں 3443 نمبر حدیث ہے انتہائی واضح حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نسارا یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اتنا شان میں بلند کر دیا اپنے زوم میں کہ ان کو ڈوینٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو آپ دیکھ لیں اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کو سامنے رکھ لیں قبر مبارک کے حوالے سے دوسری صحیح حدیث یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار تین سو بانوے نمبر حدیث کافی لمبی حدیث ہے عمر بن میمون تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم لگا جس زخم میں ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اس زخم میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا اور کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے ریکویسٹ کرو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا سعید نبکسدی کی قبر مبارک اور اس کے ساتھ میں بھی دفن ہونا چاہتا ہوں اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے ام عمائشہ کو سلام کیا اور کہا کہ سیدنا عمر نے بھیجا اور سیدنا عمر نے یہ تلقین کی تھی کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا آئی ایم نو مور امیر المومنین اب میں تمہارا امیر المومنین نہیں ہوں تم نے کہنا عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین کے روب میں آ کر وہ بات مان جائے اللہ وب احتیاط دیکھیں آپ ذرا سعید عمر ماول عمر اللہ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر خدمت ہوئے اور پیغام پہنچایا تو عما عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دوں گی ان کو اجازت ہے کہ ان کو یہاں پر دفن کر دیا جائے اللہ پھر ابن عمر واپس آئے سیدنا عمر کو آ کر عرقی کے جان آپ کو معائشہ نے اجازت دے دی ہے دفن ہونے کے لیے تو سیدنا عمر کے الفاظ ر سنیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کے ساتھ دفن ہونے سے اہم کوئی چیز نہیں عبر رسول کے ساتھ دفن ہونے سے اہم کوئی چیز نہیں ہے اللہ اور پھر کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو اٹھا کر اما عائشہ کے حجرے کے باہر لے جانا اور پھر اما عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا ہو سکتا ہے میرے روگ کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو تو میرے مرنے کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں نا تو مجھے لے جانا اور حجرے کے باہر میری میت رکھ کے سیدہ عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا اگر حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تو مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کرنا ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان بقیہ حرکت میں دفن کر دینا تو یہی ہے جو ہمارے وہ بریلوی مکمہ فکر کے بھائیوں نے اپنی طرف سے سٹوری بنائی ہے کہ جی سیدنا عمر نے کہا کہ جی وہ قبر کے باہر رکھنا قبر سے آواز آئے گی تو مجھے وہاں دفن کر دینا اب یہ غریب بےچارے کہاں کے کھول کے پڑیں گے کہ صحیح بخاری میں وہ قبر سے آواز نہیں ہونے چاہتا سعید عائشہ سے پوچھنا کیونکہ وہ دوجرے میں رہتی تھیں تو سیدہ عائشہ سے اجازت لینی تھی اس میں موجود ہے تو پھر سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں لے جایا گیا اسی دوران آپ نے پھر نصیحت کی کہ میں اپنے بعد ان چھ بندوں کے علاوہ کسی کو بھی خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمان بن عوف اور ساتھ ابن ابھی وقاس ان چھ بندوں میں سے اپنا خلیفہ چن لینا کیونکہ یہ چھ لوگ وہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں دیکھیں ان کی ہر چیز نسبت رسول سے ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے وفات تک راضی رہے یہ نہیں کہ باقیوں سے ناراض رہے مراد یہ کہ یہ تو ڈیفنیٹ وہ لوگ ہیں سابق لوگ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے ایک ہزار آٹھ سو نبے نمبر حدیث کے سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ عمر زکنی شہادتن فی سبیلک فجال موتی فی بلدی رسول کا صلی اللہ, اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کرنا اور مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت عطا کرنا الحمدللہ تو میں نے پچھلی دفعہ صحیح مسلم سے بتایا تھا کہ جو مدینے میں مرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینے کی تکلیف پر صبر کرے گا اور یہاں اس کو موت آئے گی تو سیدنا عمر پھر دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے سعید النا مولانا عمر مولا سے مراد محبوب ان کی یہ دعا الحمدللہ قبول بھی کی اب دیکھ لیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگی یہ تربیت پھر ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے بیٹے میں اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی جو تیسری حدیث ہے صحیح حدیث قبر رسول سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم الموتا امام مالک میں جو حدیث کی پہلی کتاب ہے جس سے سینکڑوں حدیث امام بخاری نے بھی نقل کی سنن القبرال بہیگی میں قدر الصلاحت علم نبی میں جو دروش کے فضائل پر پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی گئی اور چوتھی کتاب ہے المصنف ابن ابی شہبہ ان چاروں کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ جب کوئی شخص قبر رسول کے پاس آئے تو سلام عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم اس چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق گیارہ ہزار نو سو سات سو ترانوے گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے تھے تو پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر آ کر سلام عرض کرتے السلام و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر ارض کرتے السلام علی یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر عرض کرتے السلام علیکم یا اب اے میرے باپ آپ پر سلام دیو اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام عرض کرتے اور سعیدنا ابکر اور سیدنا عمر کی قبروں پر اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل عزیز اور اہل تشویوں کا پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا طریقہ یہی ہے اجماع ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس حوالے سے کیا قبر کی نیت ہونی چاہیے یا مس نبوی کی ہونی چاہیے درمیان کا راستہ کیا ہے اس حوالے سے میں پچھلے ہفتے گفتگو کر چکا ہوں آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بھارت یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ بھائیوں یہ یا رسول اللہ یا, یا ابابک یا،, یا عمر کہنے سے کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل سامنے جو موجود ہے اس کو یا کہہ کے کہ پکارنا صحابہ کرام علی مرضوان کی سنت ہے یہ آگے حدیث بھی آ جائے گی چلیں میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے بارہ سو اکتالیس نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی سعید ابوبکر دیگر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسا دیا چادر ہٹا کر اور کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا آپ پر ایک موت اللہ نے وارد کر دی اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی یعنی اب آپ برزخی حیات میں جا چکے ہیں تو ہر شخص کو ایک ہی دفعہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی اس کے باوجود سئینابکسیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو مخاطب کر کے کہا یا نبی اللہ یہی وجہ کہ صاحب کرام قبر رسول پر بھی یا رسول اللہ کہتے تھے السلام علیہ یا رسول اللہ محاطب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چاہ رہا ہے کرام واگی حدیث آ بھی جائے گی تو یہ قبر رسول کیا عام قبروں پہ بھی صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار دو ستاون نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان جائے کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے السلام علیہ المینس ونشاء اللہ صلی اللہ علیہ اے مسلمان مردوں اور عورتوں مومنین مردوں اور عورتوں جو اس قبرستان میں دفن ہو ان کو پکار کے تم پر سلامتی ہو ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے آفیت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مر کر تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں ان تک سلام اچھا اسی حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ بعض دونوں کا اس طرف خیال گیا کہ جی حجرا شریف کے بعد السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے قبر پر پہنچ جائیں تو پڑھیں تو قبر پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہ تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے کئی سو سال سے ایون سعید عائشہ کے دور میں بھی لوگ اجازت لے کے اندر جاتے تھے ورنہ باہر سے لوگ حاضری دے کے چلے جاتے تھے کیونکہ سعید عائشہ اس ہجرے میں رہتی تھی تو ہجرا ہو یا قبر مبارک ایک ہی بات ہے جب ہم قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکمسلم تو وہ دیوار موجود ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہا ہے ایون آپ اندر بھی چلے جائیں تو آپ کے سامنے جتنی قبریں موجود ہیں آپ کا سلام ان قبروں میں بھی پہنچ رہا ہے اور وہاں سے اگر وہ آپ جتنا میانی صاحب قبرستان پانچ کلومیٹر لمبا ہے تو اب آپ کہیں جو آپ کے سامنے قبر ہے وہاں تک تو اللہ سلام پہنچا ہے اور پانچ کلومیٹر دور وی تک نہیں پہنچا رہا وہاں بھی پہنچا رہا ہے بالکل اسی طریقے سے جو لوگ جالی کے باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں تو جالی کے اندر ہے تو وہاں تک اللہ سلام پہنچا رہا ہے یہ خام نہیں کرنی چاہیے اور اس حوالے سے میں بالکل کئی چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں علماء عرب سے لیکن اس معاملے میں انہوں نے بڑی صحیح ایمانداری کا ثبوت دیا ہے جو مفتی اعظم سعودی عرب ہیں شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باس جو چھیاسٹھ سال تک مفتی اعظم سعودی عرب کے رہے انیس سو تینتیس سے لے کر انیس سو ننانوے تک انیس سو ننانوے میں فوت ہوئے شیخ البانی بھی نائنٹین نائنٹی میں فوت ہوئے ان کی جو حاج اور عمرے کی کتاب ہے انہوں نے اس میں روزہ شریف پہ حاضری کا طریقہ یہی لکھا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکہ یا اباب بکر السلام علیکہ یا عمر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جو سعودی عرب کا چینل ہے عموماً مغرب کی نماز وہ دکھاتے ہیں مسجد نبوی کی بلکہ آپ تو دو چینل ہیں ایک مسجد نبوی والا حصہ دکھاتے رہتے ہیں اور ایک خانقعبہ شریف کا وہاں بھی جب وہ لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں جالی شریف کے سامنے تو وہ جو کمنٹیٹر ہوتا ہے وہ جب جالی کے سامنے آتا ہے وہ کیمرہ تو پڑھتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ بالکل لائیو جب سامنے تو اس میں کوئی حد نہیں بلکہ یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم نماز میں تو پڑھ رہے ہیں وہ اگلی حدیث بھی ہے السلام علیکہ یوں یوں پیچھے عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے چاہے قبر کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں چاہے یہاں سے پڑھ رہے ہیں پہنچا رہا اللہ تعالیٰ لہذا السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کوئی درود بھی نہیں ہے یہ سنت ہے صاحبا کی لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ قبر مبارک کی دعا ہے جیسے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا اور مسجد میں جانے کی دعا ہے تو دونوں دعائیں ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پر پڑھی جائیں گی صاب کرام عرضوان پوری دنیا میں جب درود پڑھتے تھے تو نماز میں السلام علیکم نبی یا درود ابرحیمی پڑھتے تھے اور قبر پر جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے تھے یہاں سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی یہ ثابت نہیں ہے سیگا ٹھیک ہے لیکن ثابت نہیں ہے تو یا ہو یا ائوہا کا یہ سیگا تو اس میں, میں میں نے پوری دو گھنٹے کی تقریبا گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سیون کے نام سے حاضر و نازر کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں, میں میں نے کھول کر یہ باتیں بیان کی ہیں یہاں پر چوتھی حدیث قبر رسول کے حوالے سے یہی میں نے بیان کرنی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہود کے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیہ کا النبی و اللہ وبرکاتہ السلام عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں جو جو نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس تک تمہارا سلام پہنچا دے گا خود بخود پہنچ جائے گا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں زمین و آسمان میں جو جو نیک آدمی ہے بلکہ بہاری اور مسلم میں یہاں تک موجود ہے سیابہ کہتے تھے ہم اس کے ساتھ خود سے پڑھتے تھے السلام علیہ کا السلام علیہ جبرائیل السلام علیہ بکائیل السلام اسرافیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کہا اور کیا اور فرمایا بس اتنا پڑھو السلام علیہ و عباد اللہ تو عباد اللہ علیہ جہاں جہاں موجود ہے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا چاہے وہ زندہ یا فوج ہو چکے ہیں تو یہ سلام تمام مسلمانوں تک پہنچتا ہے اور پرٹیکولر السلام علیکم نبیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو یہ ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انشائیہ خطاب کرتے ہیں لیکن نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلام پہنچا رہا ہے الحمدللہ للہ باقی اس کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ میں نے حاضر ناظر والا لیکچر جو ہے مطالعہ نمبر سیون اس میں بیان کر دی ہے قبر مبارک سے متعلق پانچویں سیدیس سن نبی دعود میں موجود ہے کتاب المناسک جو چیپٹر ہے حج والا اس کا آخری بات یہی ہے زیارت زیارت القبور قبروں کی زیارت کرنا اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ انہوں نے قبر کی حاضری کے چیپٹر میں اس حدیث کو ڈالا ہے یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے دو ہزار اکتالیس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ تعالی میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا یہ بالکل سونے کی مور حدیث صحیح ہے اہل سنت اور اہل تشید دونوں کے ہاں چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں اور دور حاضر میں بہت بڑے حدیث کے محقق شیخ زبیر علی ضئی صاحب پہلے اس حدیث کو زید کہتے تھے دو گیارہ سے پہلے تک پھر انہوں نے جب دوبارہ تحقیق کی تو مجھے خود انہوں نے مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ دو ہی کی بات ہے سردیوں میں انہوں نے مجھے زور کی نماز کے بعد فون کیا اور مجھے کہا کہ علی بھائی وہ حدیث صحیح ہوگی اس کی صنعت مل گئی ہے صحیح بھی میں نے کہا شیخ صاحب وہ پہلے ہی صحیح تھی وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ایک سکم تھا وہ دور کرنا ان کی بات ٹھیک تھی وہ سکم تھا اور وہ سکم دور کرنا تھا وہ سکم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے پھر انہوں نے رجو کر لیا انوار الصحفہ میں بھی موجود نہیں ہے مشکات المسابی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نو سو پچیس نمبر یہی حدیث ہے اس میں بھی انہوں نے صحت کا حکم لگایا ہے اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یزید بن عبداللہ جو ہے اس کی سما کی تسری نہیں مل رہی تھی ابوداود کے اندر تو اس کی سما کی تصریح پھر سنن کبرال بہکی کے اندر ان کو مل گئی کہ وہاں پر اس کی سما کی تصریح موجود ہے کہ اس نے یہ خود حدیث سیدنا ابو ہنیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو جب وہ سما کی تصریح مل گئی تو یہ روایت بالکل صحیح ہے لہٰذا اب اس پہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ روح کا لوٹنا برزحی ہے یہ دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد کر لیجیے بارہ نمبر سعیدنا اوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو بوسا دیا اور کہا یا نبی اللہ اللہ آپ پر دو دفعہ موت نہیں تاریخ کرے گا تو اگر ہر دفعہ روح لوٹ رہی ہے تو وہ تو ہزاروں لاکھوں موتیں منتی ہیں یہ سارا لوٹنا برزخی ہے اور برزخ کے معاملات ہم سمجھ نہیں سکتے وہ اس دنیا کے ہے نہیں ہے مرنے کے بعد چاہے کافر ہو یا مومن ہو تمام زندہ ہے اللہ کے حضور کافر اللہ کے عذاب میں زندہ ہے اور مومن اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے جسم ان کے یہاں پر ہیں قبروں میں لیکن ان کی روحیں جو ہیں وہ کسی کی جنت الردوس میں ہیں کسی کی لہین میں لیکن اس روح اور جسم کا تعلق بھی ہے ایک خاص جو ہم نہیں سمجھ سکتے بالکل اس طریقے سے جس طرح سورہ ازمر میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے اس وقت بھی ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں لیکن سوئے ہوئے شخص کو اگر آپ کوئی چٹکی کاٹیں یا اس کو کوئی سوئی وغیرہ چبوئیں تو وہ جاگ جاتا ہے تو روح نکلنے کے باوجود روح اور جسم کا ایک تعلق رہتا ہے وہ برسکی تعلق ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے فورن روس میں لوٹ آتی ہے لیکن وہ لوٹنا اور ہے اور وفات کے بعد روح کا لوٹنا اور ہے کیونکہ وفات کے بعد کی زندگی برزفی زندگی ہے اس کو ہم دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے اور یہ اہل سنت کا اور اہل تشیعوں کا سب کا اجماعی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شیف کی قبر میں بالکل صحیح حالت میں ہے سون قبرال بھیکی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ امبیاء اکرام کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے اور صحیح بخاری کی ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا اس خواب کے ایڈ پہ آپ نے منظر دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے تو سیدنا نے جبریل سے کہا کہ جبریل مجھے جانے دو میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں تو علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے کچھ دن دنیا میں باقی ہے وہ دن گزار کے آپ کسی جنت میں آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت میں اور جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں بالکل صحیح حالت میں موجود ہے اور اس روح اور جسم کا ایک برضحی تعلق ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے برل آج اسی پر اکتفا کریں ان اللہ تعالی میں اس چیز کا میں نے الحمدللہ اللہ ارادہ کیا ہے اس دفعہ ربی الب میں انشاءاللہ جو ہم نے لیکچر ڈسکس کرنا ہے وہ حیات النبی پر ہی کرنا ہے عقیدہ حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آج سے تقریباً دو ڈھائی سال پہلے بھی میں نے گفتگو پچیس منٹ کی, کی تھی مظہر نمبر پانچ کے نام سے اپ لوڈ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ میں ان شاء اللہ ان ڈیپ اس پہ گفتگو کروں گا اور اس میں جتنی حدیث ہے ان کو میں ابھی انالیس کر رہا ہوں ابھی مطلب یہ جو حدیث ہے کہ مسند ابیالہ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار چار سو پچیس المبیا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور لوگ اس میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس کی میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں اس حدیث کی البتہ اس کا ایک جز تو بالکل درست ہے کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں سیدنا موس علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب مہراج موس علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ سلیفی قبری کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ روایت تو مسلم میں ہے لیکن یہ جو مسلم ابھی جانا والی ہے اس میں کنٹرورشیل چیزیں پائی جاتی ہیں میں ابھی اس پر تحقیق کروں لہٰذا اس میں میں ابھی کوئی حکم اس حوالے سے نہیں لگاتا ان شاء اللہ اس دفعہ ربی البل چودہ سو پینتیس ہجری میں ہم عقید حیات النبی کو ان شاء اللہ فرقہ ہو کر ڈسکس کریں گے بہرل یہ مسئلہ رہا کہ جی سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں یا نہیں تو اس کا پارشل معاملہ تو درست ہے کہ خود سنتے ہیں جو اللہ ان کو سنواتا ہے بہرل وہ اس طرح کا سننا نہیں ہے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور آپ مجھے مجھ سے سن رہے ہیں نہ میری آج کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے یہ امپاسبل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک ابھی باہر ہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ امردوان میں خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو ہم نے دفن تو نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برضی حاض سے زندہ ہے تو آپ ذرا ہمارا مسئلہ حل کر دیں کہ آپ کے پاس خلیفہ کون ہے کسی کو وحم بھی نہیں آیا وہ تو صحابہ کے جمع ہے سعید بکر جی کو خلیفہ چنا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلیفہ نہیں بنایا یہ اجماع صحابہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا بخاری المسلم نے حدیث ہے سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو میں سے بھی بہتر کی سنت پہ عمل کرتا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ انہوں نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا سوائے اس قرآن بہرحال یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے وسیع رسول کون ہے اور حدیث کرتاث کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے میری پونے تین گھنٹے کی گفتگو اہل سنت مار ڈاٹ کام پہ موجود ہے اس میں میں نے بیان کیا البتہ یہاں پر ایک ضعیف روایت ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں ایمانداری کا تقاضا ہے شوب المان امام بحیکی کی کتاب ہے جس میں ٹوٹل احادیث گیارہ ہزار دو سو تو یہ جو کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پندرہ سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قبر پر سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں اور جو کہیں اور سے پڑھتا ہے تو اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے حدیث تو موجود ہے لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے اور آپ دیکھیں یہ علماء کرائم علماء کرام نہیں میں کہہ رہا علماء مجرم کتنی بدنیتی سے کام لیتے ہیں کہ جس محدث نے یہ حدیث نقل کی ہے اس نے حدیث لکھ کے ساتھ خود لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے باوجود یہ چھپاتے ہیں بتائے پورا پبلک کو پھر کہتے ہیں اپنی مطلب کی حدیثوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں ہماریوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ فتبہ اس پر بھی لگاؤ امام بھائی کی پر جس نے یہ حدیث نقل کی امام بھائی کی رحمت اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے اور امام بھائی کی کو بریلوی ڈوبندی والے حدیث سارے مانتے ہیں ان کی ایک الگ سے پوری کتاب ہے حیات الانبیاء فی القبور نبیوں کی قبروں میں زندگی اس میں اکیس احادیث لے کر آئے ہیں وہ کچھ صحیح بھی ہیں کچھ صحیح بھی ہیں اس میں اٹھارہ نمبر پر یہ حدیث یہاں پر بھی وہ لے کے آئے اسی سند کے ساتھ جس سند سے شعب المان میں ہے اور یہ روایت لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں امام بھائی کی اس میں ایک راوی ہے ابو عبد الرحمان محمد بن مروان اصدی وہ کہتے ہیں فیم نظر یہ بندہ محدثین کی نظر میں مشکوک آدمی ہے بس اتنا لکھ کے انہوں نے چھوڑ دیا لیکن باقی ساری اسماء اور جال کی کتابیں اٹھائے تو ماں محدثین کہتے ہیں کہ یہ قزاب اور جھوٹا شخص کا حدیثیں گھڑا کرتا تھا محدثین کا اجماع ہے اس کے بارے میں کسی ایک محدث سے بھی اس کی توثیق ثابت نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ فراڈیا جھوٹا حدیثیں گھڑنے والا یہ حدیث لہٰذا ضعیف بھی نہیں ہے اس کو ضعیف کہنا بھی ظلم ہے یہ حدیث مر گھڑتا ہے گھڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے یہ اور خود امام بحقیم نے یہ جنہوں نے نقل کی انہوں نے بھی تا کی بات لکھ ایک تو یہ سکم ہو گیا اور دوسرا حکم ہوئی ہے جو یہاں پر الحمدللہ ہم نے بچوں بچے کو رٹا دیا ہے اس میں عامش مدلس ہے اور ام سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے امام مسلم نے اپنے مقدمے میں یہ مدسین کا اجماع اس میں پیٹ رول لکھ دیا کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصویر کے بغیر ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے حزیز کس سے سنی ہے وہ صرف یہ کہتا ہے ان پُلا مثلا مطلب میں کہتا ہوں ان ابی حریرا کہ حضرت ابو ہریرا سے روایت ہے اب مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو حوالہ دوں کیونکہ حضرت ابو حریرا تو ففٹی نائن ڈگری میں فوت ہوئے تقریباً چودہ سو سال کا وقفہ کون پورا کرے گا تو میں کہوں گا بھائی صحیح بخاری میں ہے اور بخاری تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے بخاری میں اس کی پوری صنعت حضرت موجود ہے امام بخاری کہیں گے کہ میں نے سنا فلاں سے اس نے سنا سے اتنا صنعت پہنچے گی تو یہ عم سے جب روایت کرتا ہے مدلس تو اس پر لازم ہے وہ یہ بتائے مجھ سے, مجھ سے حدیث بیان کس نے کی ہے ورنہ وہ منقطع یہ روایت ایک قسم کی تصبر ہو جائے گی اور یہی سیم سکم آمش کی تدریس والا اس روایت میں بھی ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں خصوصاً ہمارے بریلوی اور دیوبندی والما المصنف ابن بشابہ میں کے مطابق دو نمبر حدیث سیدنا عمر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ سیدنا عمر کے مبارک دور میں ایک عربی شخص قبر رسول پر حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سے ہلاک ہو رہی ہے آپ امت کے لیے دعا کیجئے کہ امت پر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے تو بعض روایتوں میں آتے ہے قبر سے آواز آئی بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ سو گیا وہیں پر اس کی آنکھ لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ سختی نہ کرے پبلک پر اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بارش سے سراب کرے گا تو وہ کہتے ہیں یہ روایت دیکھ لیں موجود ہے تو قبر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جا سکتی ہے اس روایت میں بھی عامش مجلس ہے اور آنکھ سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود لہٰذا یہ بھی اصول محزین پر پکی پک ضعیب روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیادت بالکل برحق ہے کیا متقب ہو سکتی ہے بالکل اس میں, میں میں نے دونوں کا رڈ کیا ہے باد علیہ عظیث اللہ نے یہ خود سا عقیدہ دے دیا جی صحابہ کے بعد کو حضور کو دیکھ نہیں سکتا بالکل جھوٹ ہے میں نے صحیح مسلم سے ابود سے ثابت کیا کہ حضور کی وفات کے تین تین سو سال بعد بھی تابعین تبا تابئین نبی نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور امام مسلم نے اس کو ایز اے ہرجت نقل کیا ہے اس میں میں نے پانچ مثالیں دی ہیں تو دوسری اسٹریم پہ جو بریلوی جو بندی ہے وہ اپنے سارے بزرگوں کے خوابوں کو بیان کرتے ہیں یہ بھی اسٹریم ہے اس میں میں نے پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے کشپ الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں پرٹیکولر آخری چالیس منٹ خواب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بیان کیا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت موجود ہے اسی سے ملتی جلتی شعب المام کے اندر چار نمبر روایت ہے کہ ایک عرابی نبی وسلم کی قبر مبارک پہ آیا اور حافظ ابن کثیر بھی یہ روایت نقل کر کے تو امت کو فتنے میں ڈال گئے ہیں اللہ ان کو معاف کرے انہوں نے نہ اس کو صحیح کا نہ ذہیب کا وہ مصیبت ڈال دی پچھلوں کے لیے اور پچھلے ان کے مقلد ہوئے پڑے تو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ بھی حافظ ابن کثیر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو معاملہ کیا یہ امت کے اوپر ظلم کیا یہ روایت لکھ کے اس کا رد نہیں کیا اور صنعت بھی کوئی نہیں لکھی بات میں اس کی صنعت بتا رہا ہوں شعب اور میں چار نمبر ہے مالوکودار والی روایت ہے مالکودار والی تو وہ روایت تھی یہ ایک اور عربی والی روایت ہے اس کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص قبر رسول پر حاضر ہوا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ آیت ہے جاؤ صورت النتائج نمبر 64 اسی کی تفسیر میں ابن کثیر نے یہ روایت نکل کر دی ہے تو قرآن میں حکم ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ وہ تو پورا کنٹیکٹ ہی وہ یہودیوں نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور کو کہا کہ تم نے کی ہے پہلے رسول اللہ سے جا کے معافی مانگو وہ تمہارے لیے دعا کریں گے پھر میں معاف کروں گا انہوں نے پکڑ کے قبر کے اوپر لگا تھی ظالموں نے قرآن کا بھی انہوں نے شرم و حیا نہیں کی اور اس روایت کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں جی اس نے پھر کہا تو قبر سے آزادی تجھے بخش دیا گیا اس روایت کے اندر محمد بن روح بن یزید تمام محدثین کے نزدیک ضعیف پکا ضعیف راوی ہے ویسے اس کے نام میں یزید آ گیا آگے آپ خود سمجھیں جب یزید آ تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا اللہ ماشاء یزید ایک سے بھی ہیں حضرت میر ماویہ کے جو بھائی تھے یزید بن ابھی سفیا لیکن میں یہ جس کا دیکھا کہہ رہا ہوں تو محمد بن رو بن یزید یہ جمہور محدسی کے نزدیک بالکل ریجیکٹڈ رہا بھی ہے لہذا یہ روایت بھی بالکل صحیح اور اس کے برف بخاری میں کیا حدیث ہے آپ دیکھیں ادھر تو ہے کہ جی بارش مانگنے کے لیے قبر رسول پر گئے اور بخاری کیا کہہ رہی ہے ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے بارش کے چیپٹر میں کتاب الام ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے امیر و مومن سعیدر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا عمل موجود ہے سی بخاری میں دس سو دس نمبر حدیث کہ ان کے زمانے میں جب قہد پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کو لے کر آتے اور کہتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں لے کر آتے تھے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف وسیلہ اختیار کرتے تھے تبسل اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ کے چچا کو لے کر آئے تو وہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تو صحیح وسیلہ شکتی ہے کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروانا اب سیدنا عمر کے لیے بڑا آسان تھا وہ قبر پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ آپ نے پہلے بھی دعا کی بارش ہوتی تھی آپ دوبارہ دعا کر دیں ان کو پتا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ ہی ہماری کمیونیکیشن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی خود نہیں ہم کمیونکیٹ ان سے کر سکتے یہ عقیدہ انہوں نے امت کو سمجھا دیا اور مزے کی بات جو اس میں میں, میں نے ایکسپلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ احادیث جن کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے جب صحابہ کے پر پیاس کا عالم ہوا تو ایک ایک پیالے سے پندرہ پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو پلایا اور سٹور کر لیا آپ کا موٹر ضائع ہوا ان احادیث میں سے ایک حدیث کے رابط سعید اللہ عمر بھی ہے سعید اللہ عمر نے خود کہا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پانی کا ایک پیالہ ہے ہمارے پاس آپ اس میں ہاتھ ڈال کے برکت کی دعا فرمائیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ خراب دے تو اس میں سے چشمے پوٹ پڑے اب سیدنا عمر کو تو یہ بات پتا تھی تو وہ بھی کپڑے رسول پر چلے جاتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں پیالہ لے کر آیا ہوں تو آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے اس میں رکھتے ہیں جس میں شیخ زکری صاحب کہتے ہیں یعنی پانچ سو سال بعد آپ نے کپڑے مبارک سے ہاتھ باہر نکال وہ میں اینڈ پہ واقعہ دوں گا کو اتنی بڑی گستاخی یہ کرام کو کبھی وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ کام بھی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اتنا کمیونیکیٹ کرنا ہے تعالی। اسی طریقے سے وہ روایت بھی پکی ضعیف اور منقطع روایت ہے سنن داروی میں ترانوے نمبر کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں واقعہ ہرا کے دنوں میں مسجد نبی میں جب جزید ابن نے نے گھوڑے باندھ دیے یہ تو بات صحیح ہے کہ اس نے بس نبی کی اور خانہ کعبہ کی توہین کی خانہ کعبہ کو بھی آگ لگا دی وہ ظالم شخص نے مسجد نبی کی بھی توہین کی اہل مدینہ کو لوٹا واقعہ ہررا وہ پورا ہمارا رس پیپر ہے رابطیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں ڈیٹیل سے اس کے تین کیا کارنامے موجود ہیں کعبہ کو آگ لگانا مسجد نبوی شریف اور مدینہ شریف کی توہین کرنا اور تیسرا قتل حسین میں انڈائریکٹلی انوالو ہونا یہ تینوں اس کے کننے بہرحال وہ کہتے ہیں واقعہ ہرا کے دنوں میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آواز سنا کرتا تھا اذان کی تو مجھے نماز کی ٹائمنگ کا پتہ چل جاتا تھا میں تین دن مسجد میں ہی رہا تو یہ روایت جو سعید ابن مسیب تابعی سے بیان کر رہے ہیں اس بندے کا نام ہے سعید بن عبد العزیز اور سعید بن عبد العزیز کی کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی ملاقات ثابت نہیں ہے سعید ابن مسیب کے ساتھ انہوں نے ان کا زمانہ ہی نہیں پایا یہ بالکل اسی طریقے سے میں کہوں کہ جی جو ڈاکٹر اقبال تھے تو وہ جب بادشاہی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے دس دفل پڑھے تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ وہاں موجود تھے تو میں کہوں گا نہیں جی میرے والد صاحب نے دیکھا انو, ان کے والد صاحب میرے والد صاحب سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ وہ مغرب میں وہاں موجود تھے تو پھر صنعت پوری ہوگی ورنہ تو میری بات ہے جیکٹ ہوگی تو اسی طریقے سے سعید بن عبد العزیز کی کوئی ملاقات سعید ابن مسیب سے ثابت نہیں ہے روایت پکی منقطع ہے اور یہاں پر میں یہ بات بتا دوں اسی روایت سے دھوکہ کھایا اقتدار سرات مستقیم میں تعمیہ نے بھی اور وہ اسی روایت کی بنیاد پر سمائے موتا کا گیزا رکھتے تھے کہ مردے سنتے ہیں اور وہ کہتے تھے قبر سے باہر باہر بھی آ سکتی ہے اندر بھی جا سکتی ہے لہٰذا ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے اور میں نے اسی مسئلہ نمبر 43 میں تبسل اور وسیلہ کے صحیح اقام و مسائل اس میں صوفیوں اور امام ابن تیمیہ کا یہ جو مشترکہ عقیدہ ہے سماعے موتا کا اس کا میں نے رد کیا ہے الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اب یہاں پر بھائیوں اپنے کام کھڑے کر لیں کہ بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی حدیث منسوخ کی جو میں نے بیان نہیں کی وہ اپنا مقام دور بورخ میں دے لیں صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے یہی ہے مولا کا مطلب دلی محبوب من کن تو مولا ہوں فہادہ علی مولا حدیث متواترہ جامع ترمزی کی ہے. جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی سعید علی رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں خوارج والے چیپٹر میں مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں نا اس کو میں کم سمجھتا ہوں اس چیز سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کر دوں جو میں نے آپ سے سنی نہ ہو اب دیکھیں اتنا وہ ڈرتے تھے یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی بھائیو اگر یہ معاملہ ہوتا تو حضور کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف کوئی جھوٹی بات روایت نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو آپ نے کہیں نہیں کہا کہ دیکھنا کوئی قرآن کی جھوٹی آیت نہ بیان کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو آپ کو پتا تھا کہ قرآن پاک میں اس اعتبار سے کوئی فیبریکیشن یا انٹرپولیشن نہیں ہوگی اِنَّا نزلنا الذکر قرآن بال لفظ محفوظ ہے لیکن احادیث جو ہے بالمفہ محفوظ ہے صحیح اور ضعیف کا بارو چکر ہے وہ الگ سے محدثین نے الحمد محنت کی ہے اب آگے جناب اس کا علمی جواب جس کو میں فلوسفی کی لینگویج میں کہتا ہوں لوجیکل آنسر اور سائنٹفک لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں اینٹی وینم جب کوبرا سانپ کاٹ دے نا کسی کو تو اس کے زہر کا علاج سوائے کوبرا سانپ کے زہر کے کسی اور سے نہیں ہوتا تو اس وینم کے علاج کے لیے جو کوبرے کا زہر استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اینٹی وینم زہر کو زہر لوہے کو لوہا کاٹتے ہیں اور اس کا پنجابی میں میں نے نام رکھا ہے الزامی جواب کا پھکی پھکی یہ ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے نا میں صحیح زئی کے فرق کو نہیں مانتا جو بھی روایت ہے قبول کر لے کتابوں میں تو آ گئی نا تو یہ وہ پکی لے لے مسند امام احمد جو حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ہے بڑی کتابوں سے ستائیس ہزار چھ سو سینتالیس حدیث کا مجموعہ ہے اور اہل سنت کے بڑے اعما میں سے امام احمد ابن حنبل المتوفا دو سو اکتالیس ہجری جو امام بخاری کے استاد ہے انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں دخل کی ہے انہوں نے صحیح ضعیف کا حکم تو نہیں لگایا لیکن روایت لکھی ہے اور وہ میں نے بتایا کہ وہ الگ سے کتابیں موجود ہیں انہیں اماموں کی جیسے ہم لوگ کا جب سوال حل کرتے تھے تو لو کی ویلیو دوسری کتاب سے دیکھی جاتی تھی تو انہیں الگ سے اسماور اجال کی کتابیں لکھی ہیں جو اس سے آپ دیکھیں کہ کون سا راوی ٹھیک ہے کون سا غلط ہے بار المسند آمد میں انٹرنیشنل امری کے مطابق اکیس ہزار دو سو چوہتر نمبر حدیث ہے اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں مفاخرت اور اصبیت کے بیان میں انٹرنیشنل املی کے مطابق نمبر یہ حدیث ہے جو کہتا ہے صحیح ضعیف کا فرق نہیں وہ اپنا ایمان برباد کرے اس روایت کو مان کے اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے آپ کو اپنے جاہلی نصب کی طرف منسوب کرے جاہلیت کے زمانے کے میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں تو میں فلاں بہت بڑے شخصیت کا بیٹا ہوں اس کی طرف منسوب کرے اپنے آپ کو تو اس سے کہو کہ تم اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو یعنی اپنی باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو اور یہ اس کو بات کنائے سے نہ کہو ڈائریکٹ کہو کہ تو اپنے باپ کے نصب پہ فخر کرتا ہے تو اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اب مجھے بتا بتائیے وریا تعلیٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں صورت القمل قلم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و امن کل خلقین اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائد ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہو جاتی تو کیسے ہو سکتا ہے آپ کی بات کریں ہاں ہم سیف اینڈ پہ کہ یہ روایت تو ہے لیکن اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں حسن بطری مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح کوئی نہیں موجود وہاں تو عامش مدلس ہے نا آمج سے بھی ایک لاکھ گنا بڑے امام امام حسن بطری ستر صحابہ سے کی صحبت کرنے والے ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے اور یہ ان چند تابعین میں سے ہیں جن سے حدیث صحابہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کسی جگہ صحابی سے حدیث سنی تو کسی اور جونیئر سیابی نے ان سے حدیث بیان کی کہ میں نے حضرت بدری سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ساد ابن ابھی بخاط سے یہ اتنے جید ہیں تابق اور وہ مزلس ہیں ان کی بھی روایت آنے والی نہیں مانی جاتی سماجی تصریح کے بغیر بالکل ٹیکنیکل ٹرم کو سمجھنے کے لیے اور پانچ وہ گساخانہ روایتیں میں نے بیان کی ہیں مسئلہ نمبر تھرٹی سکس میں ضعیف السناد اور من گھڑت احادیث کے ستنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹے اور پچیس منٹ کی وہ ایٹم بم گفتگو ہے اس میں اس طرح کی اور کئی مثالیں میں نے الحمدللہ اس حوالے سے بیان کی ہیں اب یہ پانچ حدیثیں ہوں گی اب اگلی انشاءاللہ جلد جلدی جلدی کنکلوڈ کر لیتے ہیں چھٹی ہی صحیح حدیث قبر رسول سے متعلق سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بارہ سو تراسی نمبر حدیث ہے اور المسترک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ شا فرمایا بے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں پھرتے سے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں یہاں مظاہرے کا سیدھا استعمال ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی اور مستقبل کے لیے بھی کہ سیاحت کریں گے اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچائیں گے لیکن ہم فرشتوں کو پکار نہیں سکتے جیسے یہ جنید جمشیر صاحب نے جو نعت پڑھی فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح جا رہا ہے یہ ادوان کے کسی مفتی شہید صاحب نے یہ دانت لکھی اب وہ مفتی صاحب کو تو نہیں ہم سمجھا سکتے جمشید جی صاحب تک تو بات بچانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی فرشتے کو بھی پکارنا غائب میں کسی ایسی ہستی کو پکارنا ہے جو آپ کی ڈومین سے باہر ہے اور قرآن کہتا ہے عید کا و عید کا دعا صرف اللہ ہی سے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اس پہ میں, میں نے پورا لیکچر دیا ہے تقریباً پونے دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر تھری کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے آٹھ دفعوں کا دعا صرف اللہ ہی سے یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے ایک اور حدیث ہے مسند بدار سے اور تبرانی سے پیش کی جاتی ہے جو شیخ البانی بھی اپنے حدیث سیاح میں لے آئے اور یہ ان کی شادی خطا ہے پندرہ سو تیس نمبر حدیث سلسلہ حدیث سیاح میں لے کر آئے لیکن یہ روایت پکی پک پکی ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ کھڑا رکھے گا جو مشرق و مغرب کی تمام آوازیں سننے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ مجھے بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ روایت اصول محدود پر ضعیف ہے صحیح عظیف وہی ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے یا یہ سنن نسائی والی کہ اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دیتا ہے تو یا فرشتے کلیکٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں کوئی ایسا بھائی فرشتہ نہیں موجود جو مشرق و مغرب کی آوازیں سن کے اس طریقے سے کام کر سکتا ہو اس کے ایک ترک میں عمران بن حمیری ایک راوی مجھول ہے ان نون لاپتا انسان ہے پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کون ہے اس نے یہ روایت بیان کی ہے تو جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے بیان کریں گے صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نمبر تھرٹی میں بتایا کہ بعض اکاؤ شیتان انسانی شکل میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بندہ کون ہے اور بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے حالانکہ وہ بیان کرنے والا شیطان ہوتا ہے دوسرے ترک میں بکر بن خداش وہ بھی مشہور ہے ان نون راوی ہے لہذا یہ بھی اصول محدثین پر روایت ضعیف ہے اسی طریقے سے سنند دارمی چورانوے نمبر روایت ہے کا بن احبار سے تابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور اپنے پر پھراتے ہیں اور دروشی پڑھ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں یہ روایت بھی اصول محدثین پر پکی ضعیف اور منقطع روایت ہے میں نے ایک لیکچر میں بیان کی تھی آج کے لیکچر میں میرا رجوع ہو جائے گا کیونکہ یہ منقطع ہے اس میں نبئی بن واہب جو ہیں جو کا بن احبار سے بیان کر رہے ہیں یقین کریں میں نے تمام کتابیں اٹھا کے دیکھی تمام محدثین کہتے ہیں کہ کا بن احبار کے کسی شاگرد کا نام نبی بن واہب نہیں ہے نہ اس طرح کا کوئی شخص ہے جس نے ان سے کوئی روایت سنی ہو نبی بن واب نے کبھی اس نام کے کسی شخص نے ان سے روایت نہیں سنی اس نام کے اور اشخاص تو ہیں لیکن ان سے کوئی سننے والا نہیں ہے تو یہ روایت منقطع ہے تو صحیح روایت تو وہی ہے جو جی قرآن پاک میں آیا ہے سورت الحضاب کیمبر چھپن کا روشی پڑے اللہ محمد محمد مجیب اللہم بارک علی محمد اللہ مبارک محسمد صحیح حدیث مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ سات ہزار تین سو باون نمبر اب ذرا تھوڑی کڑوی باتیں شروع ہونے لگی ہیں لہذا تحمل اور تسلی کے ساتھ آپ سنو گے پہلے اتنی کڑوی اب ذرا زیادہ کڑوی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ تجری وسن اے اللہ میری قبر کو ایسا بتنا بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں یاد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا <تصفح> اور اسی کانٹیکس میں آٹھویں حدیث صحیح حدیث سن نبی دعود میں دو ہزار بیالیس نمبر حدیث جس سے آپ کو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل سے یہ بتائی تھی بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر میلہ مت لگا لینا مجھ پر ضرور پڑھو تم دنیا کے کسی بھی حصے سے ضرور پڑھو گے تمہارا ضرور مجھ تک پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ خود پہنچا دے گا لیکن میری قبر پر میلہ مت لگانا یہ ہے مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں میں, میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ قبر رسول پر بس سلام ارض کریں اور آگے نکل یہ جو لوگ داعلمی کی بنیاد پہ یا کسی بھی وجہ سے گھنٹوں وہاں کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کو قبر شریف پہ حاضری کا اور سلام عرض کرنے کا موقع نہیں دیتے اور وہاں پر لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ساخ ہے اس ظلم ہے سلام عرض کریں اور باہر جا کے بیٹھ کے جتنا مرضی دروشی پڑے کہاں سے پڑھیں اللہ تعالیٰ کو چار ہمارا درو شریف سلام عرض کریں اور تمام لوگوں کو موقع دیں وہاں پر حاضری دے کے اور باہر نکل جائیں اور پھر جا کر جتنا مرضی دروشی پڑے وہاں پر میلہ نہ لگائیں اور اسی کانٹیکٹ میں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا یہاں بھی ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو بات مشہور ہے امام مقصد کی بھی امام ابن عدی کی کتاب الکامل سے یہ روایت انہوں نے نقل کر کے یہ بات کہہ دی روایت کیا ہے کہ جس شخص نے حاج اور عمرہ کیا اور پھر میری قبر کی زیارت کو نہ آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو میں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ سے یہ بات کریں کہ بے وفائی کی جو وہاں نہیں آیا یہاں تو آپ مارے قبر پر میلہ مد لگانا سلام مرد کر کے بورن وہاں سے چلے جانے اور جا کے پھر آپ مسجد نفی میں بیٹھیں دھوجی جتنا مرضی پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس قسم کی بات کر نہیں سکتے اور اصول محدثین پر یہ پکی ضعیف روایت ہے اور اسی کتاب میں جس امام نے حدیث نقل کیا ہے امام ابن ادی نے ان کی کتاب جو ہے الکامل فی ضعفاء اس کی جیل چار سبھا چوہتر پہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہے محمد بن محمد بن نعمان وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا چور ہے اب دیکھ لیں اب یہ ظالم الکامل سے روایت تو بتاتے ہیں کہ امام ابن عدیش ٹھیک ہے بہت بڑے امام ہے کوئی شک نہیں حدیث کے امام ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کا چور ہے جو روایت بیان کر رہا ہے پھر امام ابن حبان کہتے ہیں کزاب کہ ہے جھوٹا امام زادی کہتے ہیں کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے امام ابن حضرت کلانی کہتے ہیں کہ یہ راوی مذروق ہے جس سے حدیثیں لینا محدین نے چھوڑ دی تھی اب یہ اس کا اسٹیٹس ہے اسی طریقے سے سنندار پتنی میں اور شعب الامان میں ایک اور روایت ہے جو شخص میری قبر کی زیارت کو آیا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو اس کا مطلب ہے کسی نے شفاعت حاصل کرنی ہے تو اس کو لاکھوں روپیہ لگانا پڑے گا نہیں. یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج حریث علیکم کم بل روف الرحیم کے ہی خلاف ہے میں آپ کو بتاتا ہوں شفاعت حاصل کرنے کا نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا یہ جو روایت میں نے بیان کی جو قبر پہ آیا وہ سفارش واجب ہو گئی اس میں موسا بن حلال عبدی ایک مجہول ان نون لاپتہ انسان ہے مہدثیم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں انسان کو جو روایت بیان کرنا ہے اور امام بحیکی جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن یہ بندہ جو ہے یہ منکر الحدیث ہے اس کی حدیثیں ایک پر یہ سب سے بڑی جگہ ہوتی کسی پر کہ اس کی حدیثوں کا انکار ہے اور امام بیکی نے یہ نقل کی ہوئی شعب المان میں اب یہ جو ڈاکٹر تارق عادی صاحب کہہ دیتے ہیں اور باقی یہ اپنے اپنے ضعیف کہہ دیتے ہیں تو امام بحیکی نے خود ہی کہہ دی یہ منکر راوی ہے جس نے یہ روایت نقل کی تھی تو جس نے سودا لگایا ہوا ہے اس کو پتا ہے نا اپنے سودے کا اب یہ بات کہتے ہیں جی پھر اگر تھی تو لکھی کیوں کتابوں میں تو بھائیوں وہ قرآن پاک میں شیطان کا لفظ کیوں آیا اتنی دفعہ اتنی دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں آیا جتنی دفعہ شیطان کا آیا تو کیا وہ اتراؤں کے لیے ہے صرف اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا دشمن ہے اس کی چالوں سے بچنا اسی طریقے سے محدثین بھی جو اس طرح پبلک میں مشہور روایتیں تھیں وہ کتابوں میں لکھ کے ان پہ حکم لگا دیتے تھے تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنا ٹکڑا نکل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہمارے ہم حدیث مل گئی تو اس میں میں پھر وہی بات کروں گا کہ پھر وہ ابن ابنبی شاہبہ کا سیکنڈ چیپٹر ہے کتاب الرط اللہ ابی حنیفہ پچاس روایتیں ہیں اس میں اور اس کا با ہی انہوں نے باندھا ہے کہ یہ چیپٹر ہے ان احادیث پر مشتمل جس میں ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتیادی غلطی لگی ان کا مخالفت کی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں یہ تو روایتیں اس میں ضعیف ہیں ڈاکٹر طیول گازی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں روایتیں صحیح ہیں تو آپ تو صحیح اور صحیح کے فرق کو نہیں مانتے اب آپ کو بھی یاد آ گیا کہ صحیح پہ اور صحیح ہے تو یہ جو ہے نا میٹھا میٹھا ہاپا تے کوڑا کوڑا تھوتوں کہ نہیں دوگلی پالیسی نہیں ہماری فیور میں بھی کوئی روایت ہوگی ہم نہیں پیش کریں گے مثلا مجھے ایک عدیض پتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے چاند لوگوں کو مس نبی میں اجتماعی دعا انہوں نے کی تھی فرد نماز پڑھنے کے بعد تو ان کو مارا تھا پکڑ کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے سوائے یہ کہ کوئی دعا کے لیے کہہ دے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے اپنی اپنی دعا کرنی وہ آپ کریں لیکن اس میں ایک راوی مجبور ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ بھی ہم بھی بےمانی پہ اتر رہے تو ہم کہیں دیکھیں یہ ریس تو ہے حضرت عمر نے کٹ لگائی ہے اسی بھی توڑی گے تو سیاسی والی بات ہے ہم نہیں پیش کریں گے جب اس کی صنعت ہی ٹھیک نہیں ہے کیوں پیش کریں ہم نے اللہ کو جان دینی ہے لیکن مولوی جو ہے یہ بالکل نٹر اور بے خوف ہو جاتے ہیں ان کا مقصد صرف اپنا لکمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنا ہوتا ہے بات ماننی کوئی نہیں ہوتی اپنا لکمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالتے ہیں اپنی آفرت کی فکر نہیں کرتے کہ خدا کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر کے تم دنیا میں تو واہ واہ کروا لو گے آفرت میں کیا بنے گا اب مجھے یاد آگے بات میں یہیں پر کر دیتا ہوں میں نے خود یہ لیکچر ڈاکٹر سہرو آدری صاحب کا سنا میں ان کو سنتا ہوں کئی چیزوں سے مجھے اتفاق بھی ہے ان کی ایسی بات نہیں ہے اچھی بات جو کوئی بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں تو انہوں نے بھرے مجمے میں یہ بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ درو شریف پڑھنا کس کی سنت ہے تمام نے کہا جی اللہ کی سنت ہے کوئی شک نہیں ہے اللہ و ملائی کہتا ہوں سلنبی پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب آگے انہوں نے جو ڈینجرس ریزلٹ نکالا وہ کہنے نے اے دسو منو کہ اللہ کی سنت زیادہ افضل ہے کہ نبی کے سرم کی سنت زیادہ افضل ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں بغری کو اچھا عوام سلیم الفطرت ہوتی ہے آپ عوام چپ کر گئی عوام کو تو اپنی ابرت کی فکر ہے نا مولوی کو تو فکر نہیں وہ تو چند میں سے بھی پیسے نکال لیتا ہے وہ دوسرا آدمی تو ڈرتا ہے مسجد میں جناب کوئی کام کرتے ہوئے بھی لیکن مولوی تو نہ ہوتا ہے وہ کہہ نا بولو نا کہ نبی بھی سنت افضل ہے کہ اللہ بھی سنت افضل ہے اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی سنت افضل ہے تو درو شریف نماز سے افضل ہو جائے گا اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز درو شریف سے افضل ہے تو پھر نبی کی سنت اللہ کی سنت سے افضل ہو جائے گی جائیے تو کیڑے باتیں جائیے بند گلی میں اس نے چھوڑ دیا پھر وہ کہتے ہیں میں بیٹھے ہاں کو یعنی میں ذمہ داری لے رہا ہوں تو پھر لوگوں نے کہا جی کہ اللہ کی سنت ہی افضل ہے کہا ہاں جی اس سے پتہ چلا درو شریف پڑھنا نماز سے افضل ہے اب ایسے علماء کو ہم کیا کہیں کیا کہیں حالانکہ اس بندے کو بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ بتائیے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا بندے کا وقت میں نماز کو قائم کرنا لیکن بخاری اور مسلم ہدایت کے لیے کدھر پڑنی ہے مطلب کی باتیں نکالنی ہیں پھر اپنا لکما ڈالنا شروع کر دینا اور یہ بےمانی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو ننگا نہ کیا جائے یہ بات یاد رکھیے جتنا کتاب و سنت کو بیان کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے جو لوگ کتاب و سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو ننگا کرنا امر بل معروف ون ہی الن اور بخاری اور مسلم میں جو مومن کی تین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ دوستی اور دشمنی دونوں اللہ کے لیے خالی دوستی نہیں تو دشمنوں کو بھی ننگا کرنا ہے تو وہ شفا رسول کا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس کے لیے پہلی شرط ہے پہلے وہ کوشچن جو ہے ریزالو کرنا پڑے گا بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی اس نبی نے وہ اپنی دعا اس دنیا میں ہی کر لی نوح علیہ السلام نے دعا کی امت غرق ہو گئی موس علیہ السلام نے دعا کر لی گراؤنڈ ڈوب گیا لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھ لی ہے اللہ غربت ہری سن علی کم بل اور میری اس دعا سے قیامت والے دن یہ دعا میں قیامت والے دن کروں گا اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرک کی شفاعت نہیں ہونی موحد کی ہونی ہے شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو این دا سائڈ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساب معاملہ شرک ہے مشرق کی کوئی شفات نہیں ہے ہاں مواقع ہے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب ہوگی بلکہ ہم تو اسی امید پہ ہیں سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میری شفات میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا گناہ کبیرہ لیکن شرک اس کے لیے کوئی معافی نہیں اب وہ نسخہ سن لیں بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے شفاط رسول یہاں بیٹھ کے بغیر ایک لاکھ روپیہ لگائے ہوئے یہاں بیٹھ کے روزانہ بخاری اور مسلم کی مطن علیہ حدیث ہے صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر م... میں آٹھ سو انچاس نمبر حدیث کتاب ال اذان چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو ازان کا جواب دو اور جواب بھی بتایا کہ ساتھ ساتھ موزن کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس طریقے سے حیا اللہ حیا الفلاح پہ کہنا لا ولا اللہ اللہ ولاک بط بلّیہ اللہ حیا الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہیں لا حول ولا بط اللہ بلّی چیز یہ بتاؤ کہ یہ کرو پھر فرمائے مجھ پر درود پڑھو مسلم کے الفاظ دوسری چیز مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جب تم مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ تم پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا یہ اسی دیش میں ہے، آٹھ سو سے ہی مسلم اور تیسری چیز شاشرمائی کہ پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ مقام کی ایک دعا کرو الوسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرضی کے طور پر شاشرما ہے ورنہ تو ہے تو میں امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوں اللہ کے حضور میرے لیے اس مقام کی الوسیلہ کی دعا کرو جو یہ تینوں کام کر لے گا قیامت والے دن میری شفات اس کے لیے حلال ہو جائے گی کی الحمدللہ کیا کرنا اذان کا جواب نمبر ایک نمبر دو درو شریف اور نمبر تین البسیلا والی دعا اور یہ ساری میں نے ڈیٹیل مسئلہ نمبر 43 میں وسیلہ اور تبصل کے صحیح اقام و مسائل اس میں بتائی ہے التامہ مربح وسلاۃ القائم آتی محمد انفبیلا مقام محبود انل ندی <وَعَتَّى> یہاں تک تو ہے بخاری میں اور سن میں اگلے الفاظ بھی ہیں ان نقل میاد <الْمِعَاد> وہ بھی صحیح صنعت ہے باقی جو بیچ میں ایڈ کیے ہوئے ثابت نہیں ہے صحیح صنعت کے ساتھ تو یہ دعا ہے یہ یاد کر لیں اور یہ الحمدللہ اس سے آپ فیض حاصل کریں نوی حدیث قبر مبارک سے ریلیٹڈ سن نبی دعود میں موجود ہے انٹرنیشنل نمک کے مطابق اکیس سو چالیس نمبر حدیث یہ مشہور حدیث جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا مثال کے طور پر کہ اس کی صحیح صنعت ابن ماجہ میں ایک ہزار آٹھ سو ترپن ہے یہ بالکل صحیح ہے ایک ہزار آٹھ سو ترپن نمبر اور مسلم امام احمد میں بھی ہے المستدرل الحاق میں بھی ہے امام صاحبی نے بھی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ پوری حدیث اس طرح ہے قید بن سعد کہتے ہیں کہ میں ہیرا شہر میں کوفے کے پاس ایک شہر تھا وہاں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں میں جب وہاں سے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ یار صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کوفے میں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو زیادہ عزدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اگر میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز سمجھتا یعنی سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو ظاہر کبھی بھی جائز نہیں رہا سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام ہوا ہے اگلی امتوں میں تو جائز تھا حضرت اعظم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ماں باپ نے سجدہ کیا البتہ اس امت میں اگر میں اس کو جائز سمجھتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ سیابی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں سجدہ نہیں کیا تھا تو آپ بھی فرما دیتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجی عمرہ گالیاں یہ کہہ دیتے ہیں نا جی عشق والے تو وہ نمبر لے گئے اور عقل والے جو ہیں یعنی عقل والے ہمراد وہ ہمیں لیتے ہیں جو کتاب و سنت تھے کتابی علمی باتیں کرتے ہیں کہتے تو یہ تو عمر ضائع کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ بھائی تو محبت کی ایسے کرتے رہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ایک ٹیچر کی حیثیت ایک استاد کی حیثیت سے ان کو صحیح بات سکھائی اور کہا کہ جائز نہیں ہے اب یہاں پر ایک مشہور روایت پیش کی جاتی ہے المسترک للحاکم سے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے پکی ضعیف روایت ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اکثر ہمارے بریلوی اور دوبندی بھائی اور اہل احتشو پیش کرتے ہیں کہ مروان قبر رسول پر آیا مروان ود حاکم تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سر رکھ کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنا چہرہ قبر رسول پر رکھا ہوا ہے تو مروان نے اسے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم تو اس نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے کہا, کہا کہ مروان میں کسی پتھر یا قبر عام قبر کے پاس نہیں آیا میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں لیکن اگلی چیز کتنی خطرناک ہے کہ وہ سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور عزیز میں آپ نے منع کیا ہے سر رکھنے سے اچھا تو اور میں یہاں پر رو رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دیندار لوگ دین کے وارث بن جائیں اس وقت مت رونا لیکن جب بے دین لوگ دین کے وارث بن جائیں اور خلافت سنبھال لیں اس وقت تم رونا تو کہتے ہیں اس روایت میں دیکھیں صحابی نے قبر پہ جا کے تھر رکھ دیا بول آب اللہ تعالیٰ یہ تو آگے کھل جائے گی بات جا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور یہ, یہ روایتیں بالکل اصول محدثین پر مردود روایتیں یہ روایت جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کا نام ہے دعود بن سالحجازی ہمارا اس ویڈیو کی حساس سے یہ چیلنج ہے کہ اس ان نون بندے کی توثیق محدثین سے ثابت کریں کہ یہ بندہ کون ہے ان نون مجہول مجہول ابھی میں کہتے ہیں جس کا پتہ نہ ہو جس کے بارے میں ہم جائل ہوں کہ یہ کون ہے ان نون بندہ ہے جس کا کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے یہ وہی ہے سن سنا کے سننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں تو میں صحیح مسلم کے مقدمے سے بتا چکا کہ بعض اوقات شیطان بھی انسانی شکل میں اتر کر حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ بعد میں کہتے ہیں اس طرح ایک بندہ آیا تھا حدیث بیان کر رہا تھا اور وہ شیطان ہوتا ہے جب تک پورا اس کا تعارف نہ ہو اس وقت تک لاپتہ لوگوں سے حدیث کا علم ٹرانسفر نہیں ہوگا اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے بڑا سنا ہوگا اور پاکستان میں بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے جب کسی زمانے میں وہ ڈرامے ٹی وی کے دیکھتے تھے تو پی ٹی وی پہ بھی ایک نور الدین زنگی کا وہ لگا تھا کہ جی وہ, وہ یہودی جو ہے آپ کی قبر مبارک سے جسم مبارک جو ہے وہ چوری کرنے لگے تھے توبہ توبہ شرم نہیں آتی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے نا وہ یہ کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہ ہاتھ لگا سکتا ہے وہ جی انہوں نے سرم کھود لی پھر وہاں پہ شیسا پگلا کے ڈال دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا بھائیو نور الدین زنگی کا یہ جو واقعہ جس کتاب سے لیا جاتا ہے وہ کتاب ہے الوفا الوفا شیخ سمہودی کی 911 ہجری میں مفوت ہوئے ہیں نور الدین زنگی سے لے کر ان کے درمیان تک پانچ سال کا فرق ہے وہ پانچ سو سال پرانی بات کر رہے ہیں اور کوئی سنت نہیں بیان کر رہے تو کہاں سے اکسپٹیبل ہوگی میں بھی ایک واقعہ گھڑ کے یہاں بیان کر رہے اس طرح ہوا تھا تو آپ کہیں گے سنت کیا ہے امام بہاری نے بھی دو سو سال کے بعد حدیث کی کتاب لکھی لیکن وہ بیان کرتے ہیں امام بہاری لکھتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن ہمبل سے احمد بن ہمبل نے سنا امام شافی سے امام شافی نے سنا امام مالک سے امام مالک نے سنا امام نافے سے نافے نے سنا سے اور بن نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ جو کہتے ہیں امام بہار اسی امام امام سے مکلت اسی امام انیفا سے مکلت یہ مسئلہ نہیں ہے حدیث کسی بھی کتاب میں ہو سند کے ساتھ سی چاہے وہ امام عنیفا کی ہو امام شافی کی ہو امام مالک کی ہو امام بہاری امام مسلم سب مانتے ہیں تو اس کی دنیا میں کسی نے ٹھیکہ لیا کہ وہ جو بات کیا ہوتا ہے کے اوپر جھوٹ کر دے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے ہم اس کی داڑھی یا پگڑی نہ پیں گے ہم تو کہیں بھائی علم کا میدان ہے بات بیان کرو اور امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں سو ایسے تابعین تھے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں اور یہ بھی محدثین کے نزدیک مشہور تھا کہ حدیث کے معاملے میں یہ ان کی حدیث ایکسپٹیبل نہیں ہوگی حدیث کی فیلڈ کے یہ مائر نہیں ہے یہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں تابین تو حدیث کا علم اس طرح نہیں ٹرانسفر ہوا ایک پورے ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے الحمدللہ تو یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے سورت الماعیدہ کی آئد نمبر ہے سکسٹی سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم و اللہ من مین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے خود حفاظت فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی حفاظت کے لیے کسی بھی لشکر کے سپا سلار کی یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہاں پر کوئی معاملہ ایسا کرتا بھی ہے مسجد نبی کی کیا بے رمتی نہیں کہ یزید ابن معاویہ نے ٹھیک ہے دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ابراہ کا لشکر ہی برباد ہوا نا جب یزید نے خانہ کافی کو گرایا اس وقت تو کوئی اس پہ نہیں عذاب آیا سوائے اس کے کہ وہ خود مار گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی بھالو واقعہ تو ہو گیا ابرا تو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا لیکن یہاں تو معاملہ ہو گیا صحیح مسلم اسے کے دیکھ لیں لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتلی ٹانگوں والے کالے حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کعبے کی سے اینڈ بجا دے گا عربے قیامت میں یہ معاملہ بھی ہوگا جو آج کل وہ اوباما کے اوپر لگا رہے ہیں لوگ وہ جب تک اینٹ سے اینٹ بج نہیں جاتی اس وقت تک تو پتا نہیں چل سکتا نا لوگ اپنی طرح سے امام محدید کی بھی ڈیٹے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے جی عزتیس نام فراسن میں آئیں گے احمد بلوی صاحب نے بھی وہ سن نکال دیا جو جی اٹھارہ سو سینتیس ایجری میں امام ماضی آئیں گے تو نہیں کہاں سے نکال دیا اور یہ آج سے نہیں یہ شروع سے بھی لوگ کرتے ہیں ان سے بڑے بڑے بزرگ بھی جب تک گیارہویں صدی شروع نہیں ہوئی تھی نا اب پرانے بزرگوں کی کتابیں کھولیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ امت ہزار ہجری تک چلے گی اور اب یہ چودہ سو چونتیس ایسری چل رہی ہے وہ سارے پرانے بزرگ الحمدللہ للہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں وہ بڑے بڑے, بڑے بزرگ ہیں وہ اتنے بڑے مزدور ہیں آج والے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو ان کو وہ بھی ثابت ہو بیٹھے تھے انہوں نے اس ٹائم کیا تھا کہ گیارہویں صدی ہجلی کے اندر آگے کیا آمد آ جائے گی تو کوئی نہیں آئی چار سو سال اوپر ہو چکے ہیں تو یہ اس طرح کی اسیسمنٹ اور پیشنٹ گوئیاں نہیں کرنی چاہیے جب تک واقعہ کنفرم نہ ہو جائے تھرڈ لاسٹ حدیث دسویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ کہتی ہیں کہ حضور صلی وسلم کے بیماری کے دن آخری بیماری اور حضور کی دو بیویاں ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی ان وہ بیٹھی ہوئی آپس میں گفتگو کر رہی تھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری میں تیرہ سو اکتالیس مسلم میں گیارہ سو اسی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے وہاں پہ ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں تھے اپنے بستر مرگ پہ آپ نے جب بات سنی آپ نے ادھر ٹوک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے پھر وہاں پر اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کر اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے یہ قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور وہاں پر تصویریں لٹکانے والے اور وہاں پہ سجدہ کرنے والے اب یہ نہ سمجھیے گا یہ اگلے لوگوں کی بات ہے بخاری اور مسلم کی مطلب حدیث ہے یہ ساری حدیثیں ہمارے ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھی ہوئی ہیں بخاری اور مسلم کی متفخر حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم بقدم با بالش بر بالشت, بالشت. حتیہ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص کو کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے سیاب کرام علی مدوان نے پوچھا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہ سارے آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون ہے یہود نے سارا یہی کام کیا بھی رہی ہے آج کے دور کے بہت بڑے محقق بریلو ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں جو حدیث ہے کہ تم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دوگے اس سے مراد ہے کہ تم یہود نے سارا کا فیشن اڈاپٹ کرو گے حالانکہ اسی حدیث کو جامعہ ترمزی میں پڑھ لیں جس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلما گمس بھی اس میں میں نے بتایا کہ یزید صاحب نے کس موقع پر اشاد فرمائی تھی جامعہ تربی میں موجود ہے کہ غزب ہنین کے موقع پر صحابہ اکرام ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جسے کہا جاتا تھا ذات انوات وہاں پر مشرقین برکت کے لیے اس درخت کے اوپر اپنا اطلاع لٹکایا کرتے تھے جس نے یہاں بھی درباروں پہ وہ کپڑے کے وہ ٹکڑیاں اور یہ ٹاکیاں وغیرہ باندھ رہے ہوتے ہیں تو مشرقین عرب جو ہے وہ درخت کے اوپر یہ کام کرتے تھے تو سابقرام علی امردوان میں سے کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں وہاں پر ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکا دیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ یہ بالکل حیرانگی کا جملہ ہوتا تھا سبحان اللہ کا مطلب ہے سبحان اللہ یو شری اللہ پاک ہے جو اس قسم کی تم گفتگو کر رہے ہو شرک سے یہ مذہوف ہے اس میں اللہ پاک ہے کیسی بات کر دی پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا سورہ الراب کی آیت نمبر ایک تلاوت فرمائی کہ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی کہ کیا علیہ السلام ہمارے لیے بھی بچڑے کو ایک معبود مقرر کر دیں ہم اس پر اعتقاب کر کے بیٹھے آج تم نے وہی بات کر دی کون سی شرکی آگے پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے یہاں پر آپ نے فرمایا تھا یہ کوئی فیشن کا ذکر نہیں ہو رہا تھا عقیدوں کی خرابی کا ذکر ہو رہا تھا مشرکانہ عقائد لیکن پبلک کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق بات قبول کر کے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دے سیکنڈ لاسٹ حدیث صحیح مسلم کی گیارہ سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پانچ دن پہلے اچھا فرمایا یہ حدیث کے الفاظ ہے جو ہندو برضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانچ دن پہلے اپنی وفات سے اچھا فرمایا خبردار تم سے اگلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے خبردار میں تمہیں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کرتا ہوں اور قبر مبارک سے متعلق آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں تیرہ سو نوے اور صحیح مسلم میں گیارہ سو نمبر حدیث سعید عائشہ کا بیان ہے کہ جس مرد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے بالکل آخری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے بار بار اپنی چادر ہٹاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہتے تھے و نسارا اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر عیسائیوں پر اتحض قبور املیا ہند مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجداگاہ بنا لیا تھا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لانت فرمائی یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی آگے سیدہ عائشہ کا فتو ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھولا چھوڑ دیتے ہیں یعنی وہ اجرے کی دیوار گرا دیتے کہ لوگ زیارت کرتے قبر کی ابھی تو یہ ہوتا تھا جس میں قبر تک پہنچنا تھا سیدہ عائشہ سے اجازت دیتا تھا دروازہ تک کٹ کٹا کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر قبر پہ حاضری دیتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی رن نے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں اور آگے الفاظ ہے ہمیں خوف اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ہمیں ڈرا رہے تھے اس بات سے آپ سعید عائشہ کو تو ڈر لگا لیکن چودہ سال کا مولوی کا نئے کہ ختم ہو گیا وہ تو میں نے مسئلہ نمبر آٹھ میں بتایا بھائی ختم کوئی نہیں ہوا وہ تو کیا تک کے لیے ہاں ایک گروہ سے ختم ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امت, امت امت توحید ہے اگلی امت ہے تو ساری کی ساری بگڑ جاتی تھی اس امت میں ایک گروہ واقعی شرک سے محفوظ رہے گا یہ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے اب یہ مجھے بتائیے یہ معاملہ ہے دوسری طرف سنن دارمی سے ترانوے نمبر روایت پیش کی جاتی ہے کہ مدینہ شریف میں قہد پڑ گیا جی ایک دفعہ تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ آئے کہ جی آپ دعا کریں تو انہوں نے کہا دعا کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے قبر مبارک کے جو حجرے کے اوپر جو ایک روشن دان تھا اس کو کھول دیا تو جیسے روشن دان کھولا تو بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ سارے وہاں پر لوگ شراب ہو گئے اور بارش والا وہ سال مشہور ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ طریقہ دیکھیں لوگ قبر رسول سے فائدہ حاصل کرتے تھے اس طریقے سے جا کر تو پہلی بات یہ کہ بھائی اصول محدثین پر یہ حدیث بالکل مردود ہے اس پہ جر مفتر ہے یہ محدثین کی ٹرم ہے تفصیلی جرا ہے اس کے اوپر اس میں جو عمر بن مالک ان ہے اس کی روایت ابل جوزا جو راوی ہے اس سے غیر محفوظ ہوتی ہے یہ محدثین کا اصول ہے انہوں نے اس چیز کو پیٹ رول کے طور پر ایکسپٹ کیا ہے اور خصوصا کہتے ہیں دس حدیثیں آتی ہیں جو غیر محفوظ اس نے بیان کی ہیں اس میں کئی ایک ریزن ہو سکتی ہیں کہ راوی تو دونوں سیکھے ہیں ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ایک کسی راوی کا وفات کے وقت حافظہ بگڑ گیا ہو تو اس زمانے کی روایت ہو تو محدثین پورا جج کر کے اس پہ حکم لگاتے ہیں یہ کسی بریلوی جو بندی علیہ حدیث تشیوں کا حکم نہیں ہے میں اصول محدثین کی بات کر رہا ہوں امام ابن حدی نے امام ابن عدی نے پوری جرا مختصر اس کے اوپر کی ہے اور اس کے مقابلے پہ وہ حدیث ہے جو میں پہلے بیان کر چکا بخاری کے اندر سیدنا عمر کو جب بارش کا مسئلہ ہوتا تو عباس ابن عبد المصلف کو لے کر آتے صحیح بخاری انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دس, دس نمبر عدیظ اور کہتے ہیں احلّہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ اور تبسل کے طور پر پیش کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی بالکل یہ طریقہ لیکن اس کے باوجود جو مجرم علماء ہیں انہوں نے امت میں گستاخانہ واقعات اور عقائد پھیلا کر امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا یہ آخری دو واقعات ہیں جس میں میں نے لیکچر کو کرنا تھا پہلا گستاخانہ واقع اس کے بغیر یہ لیکچر نہ مکمل ہو جائے گا بھائیو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ اور جو بندی مکبہ فکر کے بہت بڑے عالم شیخ ذکر کاندلوی صاحب اپنی کتاب فضائل حج میں واقعہ نمبر بارہ پیج نمبر ایک سو چھیاسٹھ کتب خانہ فیضی رائے ونڈ سے جو چھپتی ہے فضائل حج اس میں ہے اور فضائل درود بھی ان کی اس میں بھی موجود ہے اور ولیلوی فکر کی جو بڑی جماعت ہے دعوت اسلامی ان کے امیر جو ان کی پرانی فضان سنت کتاب کلیاس قادری صاحب کی اس میں مسافہ اور معانقا کی سنتیں اور اداب وہ آپ سنیں گے یہ سنتیں اور اداب ہے مسافہ اور معانقا کی سنتیں اور اداب اس چیپٹر میں وہ 656 نمبر صفحے پہ یہ روایت لے کر آئے ہیں اب یہ دونوں بھاری گروہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اللہ معافی دہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا خالی روح افزا کی بوتل کے باہر جو ہے وہ شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھ لینے سے روح افزا نہیں بن جاتی وہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ روح افزا ہے یہ شراب کی بوتل ہے اہل سنت خالی نام لگانے سے نہیں ہو جاتا اہل سنت سارے لگا رہے ہیں اپنے ساتھ اہل سنت وہی ہوگا جو کتاب و سنت کے منج پر ہوگا تو واقعہ لے کر آئے کہ شیخ احمد رفائی صاحب 555 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے یہ کوئی سیابی تابی نہیں ہے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں پر عربی کے اشار پڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آستانۂ اقدس کو چومتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے اور پھر دوبارہ جسم میں واپس آ جاتی ہے میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے اور اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دوں بولے دو کسی صحابی سے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہو جائے ہاتھ باہر نکالے اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ احمد رفائی نے وہ ہاتھ کو بوسا دیا اور وہ کہتے ہیں اس مجمع میں شیخ ابد القادر جلانی بھی موجود تھے تاکہ برل بھی پہلی خیم جائیں کہ گی والے پیروں نے دیکھ لیا اب تو بات بالکل ٹھیک ہی ہوگی شیخ عبد القادر کا کہاں میں موجود تھے انہوں نے کس کتاب میں لکھا ہے میں نے یہ جناب ویڈیو دیکھی ہے سیدر عمر آج زندہ ہوتے نا اس زمانے میں تو ان لوگوں کی گردنیں نا ان کے شولڈر کے اوپر نظر آتی اس گستاخی کے اوپر اتنی بڑی بات کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حاجی جا کے وہاں یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر مبارک سے باہر نکلیں تو میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں بھی صحابی آبھی جاؤں مل کر صحابہ کرام کو پتا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برزخی ہے میں نے بتایا صحابہ رام کو کبھی جام بھی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف ہوا کہ دفنایا کہاں جائے جامعہ ترمزی کھول کر دیکھیں کسی نے نکا کے رسول اللہ سے خود پوچھ رہے ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بائیں چاہ پائی گئی ہے تو جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ دفنایا جائے سی نام صدیق نے کہا مجھے ایک حدیث پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے بہترین مقام ہوتا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر وفات ہوئی ہے اسی اجرے میں آپ کو اسی چرپائی کے نیچے قبر کھو دی جائے اسی طریقے سے خلافت کا اختلاف ہوا کسی نے نہیں کہا کہ آپ پوچھ لیتے ہیں ثقیفہ بنی فائدہ میں سب لوگ جمع ہوئے بخاری اور مسلم میں آتے ہیں میں نے کرتاس اور وسیع رسول والے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا کسی کو ویم نہیں آیا ان کے تو دماغ میں یہ بات نہیں تھا یہ کیڑا نہیں تھا کہ اس طریقے سے بھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر سیدہ عائشہ سینتالیس سال تک اس مبارک گجرے میں رہی ہے حضور کے بعد اسی گزرے میں کوئی دئی روایت پیش کرے کہ سیدہ عائشہ نے کہا ہو کہ میں محبوب ترین بیوی ہوں کوئی شک نہیں نبی صحیح مر سے ملتے تھے قبر میں اس سے بھی بڑھ کر سعیدہ فاطمہ جن کے بارے میں بہاری حدیث فاطمہ میرے جگہ کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور بخاری اور مسلم حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفا سے کچھ عرصہ پہلے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں انقریب دنیا سے جانے والا ہوں اس میں میں رو پڑی اور دوسرا مجھے بتایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا اس میں میں ہنس پڑی اور ساتھ یہ کہا کہ تم میرے اہل بیگ میں سب سے پہلے مجھے ملو گی اور آپ دیکھنے صرف اکیس سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی اکیس سال کی عمر میں انہوں نے کہیں نہیں کہا ان کو تو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا آپ سم کی وفات کے بعد انہوں نے نہیں کہا کہ جی آپ سے ملاقات ہوتی ہے ان سے زیادہ کون حقدار سے ملاقات ہو حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں باہر نکالا کہ بھئی عائشہ رک جاؤ کدھر جا رہی ہو وہ تو ہوی جگہ پر پہنچی مصنف ابن نبی شہبہ میں مصنف امام احمد میں آتا ہے وہاں پہ کتے بھونکے تو آپ نے کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا تھا میری ایک بیوی پر ہوب نام کی جگہ کے کتے بھونکیں گے جب میں گھر سے نکلے گی لیکن لوگ زبردستی ساتھ لے گئے اور بعد میں وہ پچھتاتی تھی سہید علی سین علی سے انہوں نے معافی بھی, بھی مانگی تو بڑا اچھا موقع تھا کہ دوسرے سلم ان کو وہیں سے روک لیتے کہ نہ جاؤ انہوں نے بھی حدیث یاد کر کے کہا کہ واپس جانا ہے ان کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے کام والے لوگ آ کے گول کھلائیں گے پہلے میں ایک بات کر دوں بات بھی کہ یہ انہوں نے پانچ سو پچپن ہجری کا واقعہ لکھا ہے آج سے تقریبا نو سو سال پہلے کا آٹھ سے نو سو سال تو بڑی دور کی بات ہے آٹھ سے پچاس سال پہلے بھی مسجد نبی میں نبے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا تو چوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا چور اپنی لنگوٹی پھینک کے باغ پہ ان سے پوچھیں کہ آٹھ سے پچاس سال پہلے بھی نبے ہزار کے مجمع جتنی جگہ ہی نہیں تھی مسجد نبی میں وہ مسجد آج تک موجود ہے جو پرانی مسجد نبی تھی میں نے پچھلی طرح تعارف بھی کروایا یہ نبے ہزار کا مجمع کس مسجد میں جمع ہوا تھا اور پھر خواب کا واقعہ بھی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں اس میں ہے کہ شیخ ابد القادر غالبانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے نبے ہزار لوگوں کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہے خواب جہاں نہیں ہے خواب ہوتا تو چلے ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں خواب میں اعظم عملہ کوئی ہو سکتا ہے کسی جی کے ساتھ اگر وہ صحیح سنح سے ثابت ہو تو لیکن خواب نہیں بیداری کی انہوں نے بات کی ہے یہ دوسری شرمناک بات احمد ریلوی صاحب کے ریفرنس سے ان کے بیٹے نے نقل کی ہے مفتی اعظم ہند ان کو کہا جاتا ہے مفتی اعظم ہند ہندوستان نکاسی <تصفح> میں بہت ہوئے مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی وہ نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا انہوں نے اپنے باپ احمد رضا بریلوی صاحب کے ملفوظات خود جمع کیے کسی نے نہیں جمع کیے کہ کوئی کہ دی ابھی بڑا حسن رہتے ہیں بھی پتہ نہیں انہوں نے کہی جی کہ نہیں اے نہیں ہے بھائی جی انیس سو اکاسی بہت ہونے کوئی پرانی بات نہیں ہے انہوں نے اپنے باپ کے ملفوظات خود جمع کیے اس میں وہ یہ شرمناک بات اپنے والد کے حوالے سے خود لکھتے ہیں کہ میں نے خود سنی ان سے یہ بات کہ ان سے جب یہ سوال فتوا لیا گیا کہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء بھی قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء بھی زندہ ہیں تو پھر فرق کیا رہا نبی اور ولی میں بات بڑی ٹیکنیکل تھی تو انہوں نے پھر اسی طریقے سے ٹیکنیکل جواب دیا وہ کہتے ہیں میں تو فرق دردنا انہیں اے سنو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی زندگی قبروں میں حقیقی حصہ دنیاوی ہے ذرا الفاظ دیکھیں حقیقی حصہ دنیاوی قرآن کہہ رہا ہے شہید کی زندگی ابھی تمہیں شعور نہیں ہے اور یہ نبی کی زندگی کا شعور نکالتے پھر رہے ہیں اور یہ سیم الفاظ المحنت المفنت میں بھی جو بندی عالم خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے بھی لکھا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی دنیاوی مانتے ہیں برضحی نہیں مانتے کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا برضحی تو ہم تو نہیں مانیں گے اس پہ تمہاری تسلی نہیں ہوگی تو کہتے ہیں انبیاء کرام کی زندگی قبروں میں حقیقی حصہ دنیاوی ہے اور پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ یہ کی کیا بات کر رہے ہو آپ ظاہر ہے لوگوں نے کہنا جناب یہ کدھر سے آپ نے بات کر دی ان کا جی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں تو دلیل دی اپنے سے پچاس ساٹھ سال پہلے ایک مولوی کے مرے ہوئے جو آٹھ سے تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے ایک مولوی فوت ہوا ہے اس کو دلیل بنایا کہ جی اس نے فرمایا یعنی کوئی پہلے تین سو سال پہلے ہزار سال کا بھی کوئی بندہ نہیں ہے اور کہا کہ میرے آپ کا محمد بن باقی زرکانی فرماتے ہیں اور یہ بریلوی اور زوبندی مطلب فکر کے مشترکہ امام ہے فضائل حج میں اکثر روایتیں شیخ زکری صاحب نے انہی ب... انہی سے لی ہیں زرقانی صاحب سے زیادہ زرقانی صاحب کو کوئی نہیں آج جانے گا یہ ان کا کیسا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ, ہے کہ بریلویوں لکھے ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے دونوں کی اکٹھی ہے کہ تو یہ اوپر پوچھے بابا ایک ہے اور وہ کیا کہتے ہیں جی میرے آقا محمد بن باقی زرقانی فرماتے ہیں کہ امبیا اکرام علیم السلام کی قبروں میں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شباشی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب ہم کہہ رہے ہیں حقیقی حصہ دنیاوی آپ یہ تو ساری کی ساری ٹرمس کو فل فل کرنے والی یہی چیز ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں تاکہ حقیقی حصہ دنیاوی تینوں چیزیں ثابت ہو جائیں کسی کو حا نہیں نہ رہے ولیب اللہ <تَعَلَى> اس پہ کیا تبصرہ کریں انہی و اماج ہوں اس کا پورا پوسٹ مارٹم میں نے اس لیکچر میں کیا ہے مثلا نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی بزرگوں کی اندھا گند پیروی کا انجام یہ سیونٹی اے ہے اور سیونٹی بی ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ باتیں اور بھی یہ باتیں میں نے ڈسکس کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑوس عطا فرمائے صبح دکھا اشد اللہ الہ الا